اللہ. الحمد اللہ وقف وسلام ومبیا محمد نلمصف وعلى ل اي نقول الصدر بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ترکوین کم ولا مولیمت خیا ہلین منولا تتخم لا تتخذوا من دونکم لا لونکم خبالا آمن تو بالله صدق الله مولاه العظيم وصدق الرسول نبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اسفلا تو وسلا معلق یا سید یا رسوللہ حبی اسفلا تو وسلہ یا سیدی خاتم خاطم مکینک سب السلام علیکم ہم دو آج اس دعا ہے حق تعا جل کریم ملے میں حق بارگاہ اندر ناصر نر شر اپنی رحمت کی پناہتا فرما دے زندگی کامل الاسلام اور موت کاملی المان دی میں خاندانوں اور دوستان برادرم حاجی نور محمد دی والدہ محترمہ مرحوما ملفورہ دی ورینے دی مالانہ اسبارک وطال مائی صاحبہ مرحوما ملفورہ مغفرت فرماوے اپنے پیارا سبقہ حاجی صاحب دے خاندان دے وفات یافتہ افراد کی مغفرت فرماوے دوستو ایک طرف موضوع بھی بیان کرنا ہے دوسری طرف جلسہ گاہ اندر غیر شرعی امور تمبی ہاتھ بھی کرنی ہے تو موضوع تو قبل محض نصیحت دیتا خیر خاہی کے تور اپنا فرض ادا کردے ایسے ہی جلسہ گاہ جی بیٹھے جہے شریر کم ہٹ کے کام ہوئے نا دوتے تو ان خبردار کرنا ضروری سمجھنا پہلے نمبر ت ات نے نماز پڑھائی ہے من کسی دوست دس بھائی ان کی دہڑی خس سی مکمل ٹوڈی تو تھلے چار انگل داڑی نہیں سی میں نہیں وے جماعت کرائی مس بندے دسیا اگر حقیقت اس طرح جس طرح بیان ہوئی تو ایسا بندہ آلانی یا فاسک کرار پہنوں شریعت فاسق معلن مہلن آخد اور فقہ اسلام دا فیصلہ کن فتوا یہ ہے کہ فاسق معلن جڑا ہے الانیہ جس دی برائی سارے ویکھن بھی یہ کیتی ویکن بھائی کی جتنا بڑا عالم دین بھی ہوئے نا ہومام بنانا گناہ ہے اور اس کی اقتدار نماز جیڑی ادا کیتی گئی وہ مکرو تحریمی واجب الیاد ہے وقت اگر کھڑا ہوئے اس نماز دوبارہ بندہ پڑھ لے اگر فاسق آلانی نہیں خفیہ گناہ گنا کرد لوک گنا کرد لوکوں کے سامنے وہ گناہ نہیں تے اس بندے دے پچھے نماز مکروہ تنظیحی ہے اس نالوں متقی بندے دے پیچھے پڑنا افضل ہے سڈے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فتح شریف کے اندر پر مقاتی امام احمد رضا یعنی اپنے خطوط کے اندر یہ ہوئی فیصلہ فرمایا ہے تحقیق پیش فرمائی ہے جیڑی جناب کے سامنے مرتی امام بنانا الانی فاسق نو گناہ اس واسطے وے کہ اے ہے تعظیم امامت یہ تعظیم کا فیل امام بنانا یہ اس بہت بڑی عزت عظمت دینا فاسک لانیہ جہا ہے وہ واجب تون ہوں اس کی تعظیم حرام ہوں اس واسطے حکم انو بلا حاجت شرعیہ یا بلا حاجت ہاجت دنیاوی سلام دی ابتدا نہ کرو اسلام السلام علیکم نہ آکو او اگر آخ تو اس دے سلام دا جواب بھی واجب نہیں ہوتا دوسرے مسلمان دا سوال سلام دا جواب آخ واجب بھی اس طرح اس فارس کلانی بندہ جڑا ہے اس دے سلام دا جواب واجب نہیں اگلے دی مردی دے بھی مرد ہی ہو اسلام دے اندر کافر منافق تیبے رہے فاسق مومن نار اس واسطے سختی کا حکم ہے کہ تاکہ ان اپنی برائی تدامت ہو اپنے کیتے تے شرمندگی ہو اور رجوع کرے حق و حق دے عمل کی طرف لوٹ آئے اور تانت معلوم ہے کہ ایسی سختی جس نال کوئی صحیح راستے تے آوے اور ہلاکت دے راہ تو بچ جائے یہ اس سختی نو نا رواں اور ناجائز ناجائزی بندہ سمجھے گا جڑا خود بچارا حکمت اور اکل تو خالی یہ سختی کفر دے نظام چی اسلام دے نظام لیکن اغراض و مقاصد جو فرق ہوتا ہے کافر سختی دے نظام سختی ہوں محال دنیا دی خاطر یا کفر دے نظام بچاؤ دی خاطر جس طرح کے سڑکاں دے اتر ایک پہیا بھی غلط نہیں چلن دے اور اندر واسطے شکتی کہ باوردی مسلح لوگ ہر وقت ابھی رات دن موجود ہوندے نے مت کوئی پہا اپنا قانون تو ہٹ کے چلاوے ہوں ان کا مقصد महल दुनिया का जड़ा नुकसान होना है सड़क के उनियावी नुकसान तो बचा उ निगाह च हकीकत भावे हो होवे ना होकीकत भावे नुकसान दुनियावी हो, में हो ना होवे और उस दुनियावी नुकसान نہ سمجھا جائے لیکن ان کی نگاہ چک دنیاوی نقصان تو ہستے بچا اینی پابندی اور سختی رکھی ہوئی یا اپنے کفر دے نظام نو ہستے نچا سختی رکھی ہوئی تو سمجھدار بندے ہو کہ او دنیاوی نظام اور اوہی شیطانی دے تحفظ کی خاطر شدت اور سختی सारे तस्लीम की खड़न के बजाए दुनिया भी नुकसान हकीकत को वा नुकसान नहीं होंगा नुकसान असल हो सजा जहनम हो असल नुकसान है यह पच जाने वो पचना ही नहीं, नहीं। یہ در غرض اور مقصد بندے جہنم تو بچا اللہ تعالی کے غزب بچا ہے ناراضگی تو بچا ہلاکت تو بچا دنیا اور آخر دوہ جہانوں دے نقصان تو بچا ادھر گرد یہ ادھر غرض او ہے اس گٹییا گرد مسنوئی جھوٹی غرض کی خاطر اگر سختی تمام صحیح تسلیم کر دیں، تو اسلام والے پاس سے وڈی غرض اور مقصد دے خاطر اے سختی کیوں نہ ہوئے سنگیو جڑی اسلام کرا سکے کیوں حکمت دے مطابق نہ ہوجت البالے گا اللہ تعالی دی حجت ہمیشہ ایسی ہو جڑی لاجواب یعنی اللہ تعالیٰ دی ہر دلیل لاجواب ہے اور جڑا جا آخد کسی کی بےزتی نہیں کرنی چاہیے ہے گلت لانت ہے جڑا بندہ اپنی عزت دا خیال نہیں پیا کرتا دین تو ہٹ کے اندر عزت نہ کرو بےزتی کرو تاکہ وہ پھر عزت آلے پاسے واپس لوٹ آئے یہ اسلام نہیں یہ جڑا تم سنتے دو پھرتے ہو لوک مولویاں کو اسلام نہیں ایک مصنوعی مغربی اسلام ہے امریکی جرمنی جو کفر سے پتھر اسلام ہے اس اسلام کی اس اسلام ہی گنجائش کو جی میں حقیقی اسلام محمد ہی پیش کروں ہو, بے بےستی ہونی چاہیے دی اگلے تاکہ وہ بندہ صحیح راہ پہ آئے کوفر بھی سختی نال قائم اور حق بھی سختی کام ہوں اغراض و مقاصد صرف تفاوت یا بعض وسائل اور ذرائع تفاوت ہوں تلوار امام حسین پاک کے ہاتھ چی ہے سی تلوار یزید فوج ہاتھ بھی ہے سی لیکن ملون شخص ہے جہاں دونوں تلواروں برابر سنا اصلہ گن مین کوڑ بھی ہے جڑا کسی ڈیرے کسی جگہ تے محافظ کھلوتا ہوں اور اصلا ڈاکو کوڑ بھی ہے لیکن لنتی بئیمان شخص بے وقوف جاہل جڑا سمجھے دونوں برابر لوگ آم کہ کہ اسلام کہ جہل جہل رہبر میں عوام کی گل نہیں کر جہل رہبر وہ کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے بڑے بڑے رہبر جب دستار خان نے آزی فوت ہو گیا اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمایا اس نے تو میں زبان ہی سنیا سکے اسلام اخلاق سے پہلا تلوار سے نہیں تلوار کی تھان سے جہاد کا لفظ بولنا چاہیے سر کیونکہ تلوار تو کچھ ہے نہیں تلوار اسلام جہاد ہے ہوں کیا یہ آخنا چاہ رہے کہ اسلام اخلاق سے فیلا جہاد سے نہیں اسلام تو سرا پھر جہاد ہے کن جہالت کی گل ہے کہ اسلام جہاد فیلیا کوئی اسلام پھیلے ہی جہاد نال ہے. اور جو اج دیا انگریزی دی, تہذیب کوفر کی شیتانیت کی ظلم تشدد کی ویسد ہے یہ تہذیب بھی سراسر جنگ نال فیلی لیکن اغراض مقاصد فرق ہے یہود اگریزاں کافراں جنگ لڑنی ہوں کوفر دی, دی خاطر پلیتی دی خاطر اسلام جنگ ہے ایمان اور نیکی پھیلا امریکہ ہوں لڑ رہا عراق کیوں لڑیا ہے کیوں لڑتا ہے تیل دی لیکن کوئی ماہی دلال سابت کر کے دے, دے سا اسلام کی جنگ ہی کدی تل کی خاطر ہوئی نبی پاک نے بھی کدی سونے کی خاطر جنگ کی چاندی خاطر جنگ بلکہ ہلور نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ اپنے لڑن دا مقصد مال غنیمت دا حاصل کرن رکھ دا ہے. اللہ دی طرفوں کو کوئی اجر نہیں سمجھ آ گئی نے کو نہیں آئی اور اسلام دا جہاد اے خل ڈاکٹر جو خنجر لے کے پیٹ چ ماری بیٹھا ہوں دا ہے تو ان سارے آدھے نے ماشاء اللہ اتنا قوم دا خدمت گزار اور روزانہ میرے خیال کے دس دس بند ڈیڑھ چیر پہ لت توڑ کے مڑ جوڑ مریض چیقاں مار دئی نو نشے تھکی اتنا سختی جی کر سارے آن دنے قوم دا خدمت گزار ہے اور یہ تیار کرنا فرض ہے شرم نہیں آتی ڈیڈ چیر والا جہرا ہے جسمانی نقصان پیا کر ایڈا شدید مہاد خاطر اندر اندے پتھری نکل جائے اندروں تو یہ شفا یاب ہو جاوے وقتی تکلیف جہی ہے نا اے برداشت کر لو ہمیشہ سکھ دی خاطر تو کیا کل نہیں فیصلہ کر دی اے نا سانو مت نہیں آئی کہ اصا یہ سوچیے کہ ڈاکٹر جی ایسا شدید دکھ د کے وہ سڈے تحسان ہے تے کیا حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم صلاح الدین ایوبی جہاد کر کے تے لوگوں کو کفر تے جناب جی ہمیشہ کی ہلاکت بربادی اور ظلم تے کفر تو بچاؤ کی خاطر اگر یہ کام کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ دی جنت لے سکھے چاہ جان عزت غیرت دی زندگی بسر کر نہیں آکھو گے کہ وہ خدمت گزارن اور ایسے انسان دا اسلامی معاشرہ کی انسانی معاشرے دے اندر موجود ہونا فرض ہے اور انہوں تیار کرنا بھی امت دوتے فرض ہے جڑا میں ابھی موضوع بیان کراں گا یہ میری ابتدائی تنبیہ جڑی ہے اس نال مناسبت رکھے اور موضوع بات دسنا میں اگلی میری گل کہ اتے کوئی بندہ خطاب کر رہا, سی. وہ کہ رہا سی کہ میں بی ایس سی بھی تھی, میں فلان بھی میں فلان بھی میں, میں, میں ترجمہ بھی موٹا سدھا جاننا وا ایسے بندے واسطے شریعت تھی. اب کرنا حرام اور اپنی کیتی کا زندگی تے تو وہ جن بول بول بیٹھا ہے تو توبہ کرے ان پتہ نہیں کہ خطاب جڑا ہے کی ہے اور کس دا کم ہے اسلام جہاں لوارس سمجھا گیا ہے نا اس دا نتیجہ لوارت بڑھایا گیا لوارت سمجھا گیا حضرت سیدنا مولا علی مشکل خشار رضی اللہ تعالی خیر القرون دے اندر یعنی صحابہ تابعی دا دور ہے اعلا دور دین دا افضل دور اور اس مبارک دور دے اندر ایک شخص نو مسجد خطاب کرنا ویک آپ نے فرمایا حال آرف تن ناسخ کیا تو شریعت ناسخ منسوخ نان آخ جی نہیں فرمایا نکل مسجد لیکن ہوں کہ کریے کوئی علی کوئی فاروق ہوں کھڈنے والا کوئی نہیں مسلم قوم یتیم ہے دین یتی مانگ اس دا محافظ بادشاہ اسلام ہوں وہ ہے. ہے کونی دنیا سے اس واسطے ہوں ہر کس نہ کس اس ممبر ن چبڑ اس دین دے اندر جو مرضی کئی کوئی پچھن والا نہیں کوئی ڈکن والا اور ہوں ہے نا ایسا وقت کہ ہوں ناسخ سکھ منسوخ خالی جاننا بھی کافی نہیں مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی نو دے اس فرمان دا مقصد سی کامل اسلام نو جاننا اور سنو واز دی خاطر اسلام دے بیان دی خاطر جاہلیت نو جاننا پہلو ہے یعنی کفر کوفر کو کوفر اصول کو کوفر دیا تندیا نو جاننا ضروری نہیں تے تہامواد کرنا آپ ہی کافر ہو بیٹھ سی لوگوں کا نو کافر کر چے گا میرے گلوں کا گسا لگے گا لیکن کوئی حرج نہیں میں اہی گل کر رہا جی وہ ڈاک... ڈاکٹر خنجر مار دینا نا میں ہر خنجر ماریا لیکن او دیکھ لاؤ کہ میرا مقصد کی اور میں کی آخنا چاہتا میں نو کسی دی پرواہ بھی نہیں کوئی ناراض ہو جائے گا کیوں اس واسطے کہ جیڑا جا کامال ہے نا جیڑا میں سنبھال بیٹھا ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ کسی دا لحاظ کرے ہی نہ جی کسے کا لحاظ ہے تو بس اللہ تعالیٰ دی باہر گاہ چول ملون ہو گیا وہ گزم ٹوٹ پیا را ایسا باری اور سخت ترین فکر والا مسئلہ ہے انتہائی یعنی اپنے آپ محتاط رکھ والا کام ہے کہ اوے سمجھو پل سراہ کسمی پیادہ یہ پل سرا بیان کرنا تسان میرے ہر تقریر دے اندر ابتدائی دعا ضرور سنو گے نفس نفسر شیتان در تو اللہ بچاوے تے حق بولنے حق دے چلنے تے حق کے مرنے تے حق... اے کیوں میں دعا کرنا اس واسطے کرنا کہ اتوں دے بول نکلے غلط جہے گلت قوم بچے دین سمجھ بیٹھے انہوں نے غلطی دی سزا میں لینی ہے کیونکہ راہ ان میں دسنا غلط واسطے میں اس کو دعا منگنا کہ حق اور درست بات کا الحام فرما تنتی تو بچا آسل مجبو ہے خطام زلماں کوفراں پلیتیاں تاہم او مالک سانو توفیق دے کوئی الہام صحیح گل کا کرے نہ کرے مالک تو عزیزم یہ اتے ہوی نہ سکھ منسوخ دی پچھاڑ نہیں حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہو فرمان عالی شان سا تاریخ اسلام دیاں کتاب اور سیت فاروق آزم دیاں کتابوں دے اندر سنہری لفظ لکھا ہوا موجود ہے کہ تن کا اسلام،, اسلام تون کا دو اور اسلام عروتن اروتن لما نشاؤ فیہ ملا یعرف الجاہلیت حضرت فاروق آزم فرما دے कि इस्लाम टोटे टोटे हो जाने तंदिया होकर तितर बित् हो जाना बिखिर जाना टुट फुट जाना है जिसले इस इस इस्लाम अंदर इस्लामी लोग जे खींचे वह इंजने होवन ग जिन्हू जाहलीयत की पछाण नहीं होनी اور چاہلیت کیے اس کی پچھاڑ واسطے ست وار کوئی جم کے نہ کتاباں پڑھے ایس موجودہ ماحول خصوصاً جہلیت دی پشا نہیں ہونی جب تک صحیح کامل فکر اسلامی رکھ والا بندہ نصیب نسیب سمجھ آ نہیں میں تھنوں جہلیت دی موٹی نا... کہ جیڑے کام نو جیڑی گل نو کافر پسند کر گے ضرور جہلیت دی گل ہونی ہے وہ اسلام وچو جتنا صورت نظر دی گنجائش اسلام نہیں ہونی اور کفر دی شاخ ہونی ہے وہ لباڈا اسلام دیا گیا اگر اسلام حقیقت اسلام ہوں نا تو اس کا تعلق کفر لال نہ کبھی کافر وہ پسند نہ کر حقیقت نہیں پچھا سکیا وہ جہلے وہ ابو جہل آخو بجائے وہ راہ کی قاتل ڈاکو آخو بجائے قسم خدا دی کر کے آنا ان کی جنگ مذمت کرو وہ قوم دے اگے لگن تے لگنے پیچھے لگنے قابل نہیں قوم کا بٹا جنہیں بیٹھا جی صرف ایسے گل کو میں کسم خدا دی کر کے آنا بھی فاروق آزم آج فاروق آزم کی حضور ہزور ہر صحابی کمال ہے بس کیوں کہ میرا مستفا دی تربیت کرنے والا با کمال ہے کم جس دی تربیت کرے گا وہ آپ کم لوڑا برباد کتوں آئے ہاں ماں بلا تخصیص پہ گل کرنا اس لیے کہ سڈے قوم دے جڑے رابر بنے نے نا یہ کس سر اور جاہلیت تو بے خبر سر باخبر ہونے کی بجائے اور خود مبتلا سر جہلیت اور جاہلیت جہلیت سمجھ دے رہے ہیں وہ ہر میری مراد کون وہ بھا کوئی نورانی ہے بھاویں کوئی نیازی ہے بھاویں کوئی ہو رہے ہیں ہوا تیجا ہے کوئی ملتان دا ہے کوئی کسے پاسے دا ہے کسی پاس کاسمیا پیانا کہ انہاں لوکاں نے جہلیت نو نہیں پچھاڑیا تو قوم دا بٹھا بیٹھا ہے ورنہ جہلیت دی پشا رکھ والا امام احمد رضا جیسا ہوئے قوم دی یہ حالت نہیں بنتی اور میں اس وقت پاکستانی قوم دا رونا زیادہ رونا کیونکہ یہ ہر طرح پوری دنیا دیاں دما بدتر قوم بن گئے نے ہر طرح دینی لحاظ بھی دنیا بھی لہذی اور اللہ تعالیٰ دی شان یہو ہی ہوتی ہے کہ ایسی تھان تو اسلام اٹھا ہے جیڑی ہر طرح گئی گزری ہو کیوں تاکہ اگلے سمجھ کہ صرف رب دی شان سی بندے کا کوئی مقام نہیں ہے بندے کا کوئی دخل نہیں ہے توحید اسے توحید بڑی غور ہے وہ اوارا نہیں کرتی کہ لوگ اسلام دی شان نو منصوب کرن کسے بندے دے ذاتی کمال والے نہ مولا یہ پسند فرما ہے جد سچ رب دی شان آخان جس شان کی شان سب بنیا کمزور نہ توان نلائک بندے جہے شمار ہوگا اسلام اسلام چک کے دنیا, دن اسلامنار اسلامنار دنیا تے غالب کرے اور پتہ لگے بندیا کمال نہیں رب دل جلال نہ کمال ہے مزا نے میرا اپنا حال ہوئی مت کوئی سمجھے کہ نعوذ باللہ اللہ احمد ذالک اسلام میں چکیا اسلام میں چکیا میں اسلام نو عزت نہیں دیتی نعوذ باللہ احمد ذالک جی میں سمجھا تو مشرق ہوں اسلام میں عزت بخشی اور اس عزت دے میں ناز اس وقت کردوں اسلام دی خدمت کر کردا کردیا ایمان تر جاگا پھر ناز ہوا ہالے ناض نہیں اس واسطے کہ کوئی پتہ نہیں اگلا لمحہ کھے گزرتا ایمان ہے یا کوفر ہے نہ تو پتا یہ کوئی فیصلہ میں کر سکنا نہیزم بی ایس سی یہ تے ہوچ اتلی ڈگری ہے نا پہلی جماعت کوفر ہے تے بندہ یہ آخے جو میں کفر کوفر اچھ کر یہ قسم خدا دی کر کے آنا کہ بی ایس سی تے فلاں فلاں ڈگری جڑی ہے نا اس لوگ اگے بیان کرنے دی بجائے اگر بندہ یہ آخ کہ میں اینا سال کفر او نال سیکھے ترجمہ بھی جاننا تو کوئی منے گا کہ تقریر کر سکتا میری گل نہیں سمجھ اگر کوئی بندہ یہ آخے کہ میں این سال کفر یہودیت شیطانیت لا دینیت سیکھے وا میں ترجمہ بھی جاننا کسی کتاب کا سننا کوئی اہل وہ کرار دے گا بھائے میں دی. لیکن ہر گل یہ بھی کیونکہ اصل خود جہلیت تو واقف نہیں جو کچھ سیکھنا پڑھنا رہا انہوں شعور ماریا گیا علمی احساس وہر چکیا سے تا کر کے انہوں کوئی معلوم نہیں ہو سکیا میں کر رہا سیکھ رہا اگر سڈے ورگے کسے زندہ ضمیر بندے دے نار بیٹھے نا جڑا کفر جہلیت ناننے والا کہ میں کسمیا پیانا فخری طور بیان تے کجا اور ساری زندگی باقی اپنی کلمہ بھی دوبارہ پڑھتا رہے گا توبہ بھی کرتا رہے گا اور لوگوں ڈر مارے بیان نہیں کرے گا شرم دارے کہ میں کر کے بیٹھا کوئی ہوتے کہہ رہا سی کہ میں اسلامیات بھی پڑھائی میں بی ایس ایف, ایف فلان بھی کرائی کرا چڑیا تاکہ جوکری جو لینا چاہ تو ادھر بھی جان لے کر اسلام بھی نال رکھا ہے میں میں ایک گل پیا کرنا جیڑا بھی بندہ ہے اس اپنے لفظوں واپس لینا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور واسطے گلت گل جی غلط غلط کا زبان تکرار نہیں کرنا چاہیے ختم سکول نہ کوئی سلامیات سکول سراسر کفری آت جس تس قرآن حدیث فقہ تصوف سارا کچھ سکھاؤ سکول ایک کتاب ایک کتاب یا سکول غرض و غایت غائت نالکھو نا اس سارے اسلامی تعلیم دا ایک ایک لفظ ایک ایک حف چوبی گھنٹے لانت پاوے گا اور اس سارا سارا وہ اسلام جڑا پڑھا بیٹھا ہے اس کفر نے وہ سارے اسلام دو پانی پھیر دینا ہے یہ شدید کوفر لے کر قوم جاہل ہے اس دا خلاصہ میں دو لفظا دا جا موضوع اگے وہ بھی اسی طرح کا ہونا ہے اس کے اندر بھی تو کافی سمجھ آ جانی کہ سکول دی تعلیم پہلے دن تو لا دین ہے پھر اس لا دینیت دے کئی مراہل ایک ماڑا مرحلہ ہے کہ انج کرو ذہنے بڑھاؤ کہ قرآن حدیث دین جنو آخد دینی تعلیم قرآن حدیث یہ لیکن صرف ایسا کام کرو کہ قرآن حدیث نو سائنس اور عقل دے تابع کرو بس قرآن حدیث اقل اور سائنس د تابے کر دائس آخ سی ہے انہوں آخو سی ہے جیڑی سائنس آلتوں گلت بھاوے قرآن سے بھاویں حدیث باوے نبی زبان آخے جو مردی آخے دوسرے ہفتے اسلام کو سائنسی مذہب بناؤ سائنسی مذہب تو تنوع خبر ہونی چاہیے سائنس اس علم آخ د جا بندے کا ماحول اپنے حواس دے ذریعے اکڑے اسلم توجہ نہیں فرمائی نے سائنسی علم کیوں آخد حواس کے ذریعے ہاس کیوں آدھ ہا سک ہم جنہوں آدھ آن بولن والی ہس سن ہس چکھ والی ہس چھو والی ہس مسل ہر سڈے جسم چھوندی ہے سانو یقین ہوں ہر ہے یہ آکو کہ سہسیل اکھ ساری ویخلی ای رنگ ہے سانوں علم ہو جا کہ یہ رنگ ہے یہ سہس چکھن جن میں بولنا کہ کے بولنا چکھنا چکھا چکھن. کو مٹھا کرارا کھٹ ہے چکھو گے یہ سہسل علم سنیے گل آواز سنی ایس دیوار دے پچھے جانور کی آواز تو سنی دیے یقین ہو گئے اتے کچھ ہے جانور ہے کیا مطلب ہوس دے ذریعے عقل نے جڑا ایک عل ہے اس عقل نے علم حاصل کیا ای خبر دینا وہ غربی روحانی سیسی نہیں نہ خدا ویخ سک چکھ سک نہ خدا دی آواز سن سکنے نہیں ترے ساڈے ورگی آواز ہے نہ نا جسم نال محسوس ہوئے رب نے کہ چھوئے رب تیرے جسم نال قرآن نے فرمایا لا تدری کو آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی وہ لوگ آخری غیب الغیب غیب الغیب دار دے ذریعے معلوم نہ ہوئے گی تو اخ ہاس کے ذریعے معلوم نہ ہوگی گی چل رہا ہے ہر بے سدا سوا بے کی آواز کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتا کوئی بندہ فرشتے ہاس بال نہیں ویکے جا سکتے رکھ صدان خرد خوردبی بنا اکھ فرشتے ندی نہ ویخ پاوے کوئی نا؟ کے ایس دنیا کے جہان دقائق براک کبھی بدلیا حواس نہیں حاصل ہو سکتا اور اسلام سڈا حقائق تبنی اللہ تعالی ایمان شرط رکھیے مینو نہ بل گیب غائب اخل جا اکل تے حواس دے ادراک تو بڑا ہوئے اس تے اللہ تعالی دے نبی تا کر کے آدھے کسی اقل کسی کے ہراس جیزا نا سکتے اللہ دے نبی رب دی دتی قوت نسد فرد کہ تو اپنی حص چھ ہو نبی دے پیچھے چالی مانے پر سائنس سائنسدان لانتی علم دا ذریعہ صرف حواس ہلاس نمجد حواس تو علاوہ کوئی علم دا ذریعہ نہیں رکھ لو نہیں جانتے منگے تسلیم کرتے وہ خنزیر خدا دے وجود دے منکر تمام فلسفی اور سائنس دان وہ آند زمانہ قدیمے اور ہے اور ایے چل رہا پیا یہ ہیولہ تبدیل صرف صورت جسمیہ بدل رہی ہے سورت بدلتی پی ہے باقی زمانہ چل رہا پیا اس پیچھے کوئی ایسی طاقت نہیں جن آخو کہ وہ کھا لے کے تو ہی چلا مارد ختم کردا ادم تو تو وجود ہے وجود تو ادم اللہ جانا ہے اس چیز نو تسلیم نہیں کرتے تمام سائنسدان فلسفی خدا تال کے وجود کے من کے رہے جنت دا وجود نہیں منتے دولت دا وجود نہیں منگے رسول رسول رسولوں دی رسالت دا اقرار نہیں کرتے لانتی انہوں نے اپنے مانتے اپنی گلیں تصا نہیں سمجھ سکتے انہ گلوں شیطان ایڈے نے لانتی نے شیتان جنے دھرتی کے اوپر چلتا پھردا ویخنا ہوا فلسفی سائنسدان جو نہیں فرمائی جی فلسفی تو سائنسدان اچ فرق ہے کہ فلسفی ہواس کو علاوہ محل اقل دے پیچھے چل رہا ہے اور سائنسدان ہاس کے ذریعے جو اقل چاہنا اس دے پیچھے چل رہا دا. ہے سائنسدان جو اور مومن ہواس اقل انہ دون تو برا جو دل چاہتا ہے اس دے پہ چل رہا سمجھ آئی کوئی نہ آئی تبجو بولو ذرا سبحان اللہ سبح سر جڑا ہے اس دا نظری اس ایسی نظریہ رکھ والا سی اور یہ نزدیک کسے حقیقت دا ادراک سائنس لال ممکن سی سائنس تو علاوہ نہیں ہوں یہ تک پہنچیا ہے اج نوا حوالہ دا سنو ساحل رسالہ چھپتا کراچی تو میرے ہاتھ سامنے کراچی یونیورسٹی دے کے پروفیسر لکھنے والے کراچی یونیورسٹی دے سندھ یونیورسٹی کراچی جون دو ہزار چھ جماعتی او چودہ سو ستائی کا شمارا مضمون چلایا خطبات اقبال ایک تحقیقی مطالعہ علامہ اقبال دے ایک خطبات اللہ اقبال دے ایک خطوط علامہ اقبال دے ایک جناب ہے نظمیات اشار یہ تین چیزاں ان پسے بڑا تفاوت فرق ہے اس نے انہیں تحقیق کی اٹھویں قسط اس شمارے دے دن سات پہلے شمارے اسے قبل شمارے سن اندر پوریاں ہو گئی خطبات اقبال تشکیل جدید الہیات نواں علم کلام جڑا اقبال بڑھایا سو علامہ اقبال دا مرجو ان ہوئے منسوخ تاہ کی اللہ ما اس کو تعبہ کی علاقے میرا دور جہلیت سی میں غلط آختا رہا وہ نہیں آخنا چاہیے وہ سکولی اثرات یہ تحقیق کیتی ساری اور میری تحقیق بھی وہ سی کہ اللہ میں اقبال کی زندگی دے تین دور میں پہلا دور کفر تک گمراہی تھا دلالت میں اولا حق کا حق بنتا سی اندر فتوا کوفر لاؤں نہ لاؤں آپ کافر ہو جانے دوسرا دور اس ملی ہے تیسرے چ مارفت دے آخر دے اندر اس مقام دے اندر عشق رسالت پہنچ چکے سن کہ یا حضور دا کوئی ذکر خیر کرتا تے آپ دے آسواں دی لڑی بے ساختہ جاری ہو جاندی جاتی حضور دا ذکر سنجیں یہودیت تے اگریزیت انتہا درجے دے مخالف بن چکے سن وہ زرب کلیم جہی لکھی ہے زرب کلیم کا مان ہے کلیم دی چوٹ دور حاضر دوتے حضرت کلیم آگوں چوٹا ماریا علامہ اقبال نے اس کا نام رکھا زرب کلیم سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ میری گل نہیں یہ تحقیقی گلیں بڑی سننے والی انتہائی معلوماتی تو ساری زندگی مطلب پڑھے حاصل نہ ہو سک اسان زندگی کا تجربات دا تے مشاہدات دا تے بزرگان دین دی تعلیمات کا اس لیے او سمجھو بھائی خلاصہ کھٹ کے تامنے وہ رکھی بیٹھے ہیں اللہ تعالی کے فضل ہوں اس تفصیل جانا مقصود نہیں باہر وہ صرف دسنا مقصود سی کہ علامہ اقبال دے خطبات اور خطوط دے کے کوئی بندہ اگر دلیل پیش کرے گا کرے تو نہ بنے اور نظم ابتدائی دور دی یا درمیانے دور بھی اسدر بھی جو کچھ غیر شری غیر اسلامی ملے سمجھے جی اقبال اس, اس تو توبہ کر چکا ہے وہ او حجت اور دلیل پیش نہیں کر سکتا ہوں ویک سر سد جا میں سد جا آختا پیا وا سرف تار فاستے کہ میں اندر اصل نکھ میں انہوں نایا سر سور لیکن ہوں سر سور آخان وہ ناراضی تو میرے ہے فکر کون نہیں ناراض ہونا چاہیے یہ سارا جا کے ناراض ہو جائے تاکہ سارے ہوئے فکر میں کہڑا کوئی میری لت وڈ نا ناراضگی کی گل نہیں لیکن یہ گل ہے سر سور آخا گا تو پاڑ نہیں ہونی بھی پتا نہیں کنو آکی جا لیکن ہر میں دس دون اگوں تو میں اندر واسطے سر دے دفظ بولوں گا تے سر میں انہوں سہی آنا کیونکہ سارا سر آدھے دلے بغیر تو بئیمان جہاں اگریزوں کا ٹو ہوفادار ہوے مسلمانوں غدار گدار ہونوں انگریزوں سر دے دیا سر ضرور ہے لیکن سہیت نہیں لکھے کراچی یونیورسٹی نے پروفیسر پہلے سفے اتر گل لکھی کڑی مضمون دی قسط اٹھویں جدوں شروع پی ہوں تو پہلے سفے سر سید قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے اسے کلام رسول اللہ مانتے ہیں اور رسالت ماب کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام پہنچانے والا بھی تسلیم نہیں کرتے لطف کی گل وے کہ رسالے لکھن والے دیوبندی بھی ہیں لیکن نرم دیوبندی لبرل دوبندی جہے جی آدھے بریلویاں بھی رلا لو آپ بھی رل جاؤ تو ٹھیک ہے ایویں ہونا چاہیے نہ انہوں غلط آخو نہ اور میں ابھی میں میرا موضوع بھی اگو ایویں موضوع بھی اسی نو اچھا دوسرا لطف پہلا لطف ہے کہ دو بندی تو سر فور جہا سی وہ بھی کٹرواد بھی پہلو کٹرواد بعد نیچری بنیا ہے वाबिया दिन किस्मी वाबी करेला वाबी करेला निम चढ़िया मैं तीसरे दर्जे का वादी हूं यानी वाबी भी हां करेला भी हां निम तड़िया भी हां उन्हू सा बोली है चाहते हैं कट्ट वादी तो कट्टवा हूं एक वाभी दोबंदी دوسرا پروفیسر ہے، یعنی او سمجھو بھی سار سید بھی اپنی نسل ہے اپنی پو دوستی پہ لکھ دیے کہ کلام اللہ نہیں منتا وہ آتا سر رسول دا کلام محمد دا کلام ہے وہ جی ہے ابو چاہلوری آخر سو میں تنوع پس مندر وا یہ سرسورس کا کال کنیا جی گل میں پہلو تمہوں بیان کر بیٹھا اصل پوروز. کہ اس لانتی کا نظریہ جدو بنیا سی تو سیاسی نظریے نہ خدا منی وہ آد آخ دی جدو سانو خدا کا کلام نہیں سنی मोहानू किए सुनी चाह समझदन रसूल लबी जो है सब साडे वर्गे बंदन जब साडे कणन سانو نہیں معلوم ہوں کہ خدا ہے تو خدا دا کوئی کلام بھی ہے تے محمد معلوم ہو گیا ہے لہذا اس دا اپنا کلام ہے خدا دا نہیں یہ سہسی نظریے دی یاد ہے سہشی ذہن کی اختراع سے جڑا لانٹی اتنے تک پہنچیا ہے سنو اللہ تبارک و تعالی نے ایس جہان دے اندر حقائق یعنی حقیقت دا ادراک جڑا ہے اس دیتا ہے دور کیونکہ یہ ای جہان ہے سی امتحان دا جہان کتنے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے امبیا کے ذریعے جب اللہ تبارک وطالا ہواس جگ تو وکرا بنا کہ ساری اک سائنسدان کی اکھ, اکھ جتے نہیں پہنچے گی نبی کی اکھ اتے پہنچ جائے گی توجہ ہے کوئی نہ اور سنو انسان اللہ تعالی قدو سارے برابر پیدا فرمایا کہڑی کہنا دندر شاہ برابر نظر آ کوئی درختوں ویخو پتھر ویکو زمین دے کے ٹکڑوں ور شہ کے اندر تفاوت نظر آئی حکمت اسے تر اللہ تعالیٰ انسانوں جدو پیدا فرمایا ہے کدو برابر یہ سائنسدان بھی مندین کہ سائنسدان کی اکھ جو ویکتی ہے وہ باقیاں نہیں ویکتی سائنسدان ہی من دے. تا کر کے ہر کسی توجہ نہیں آخری فرمائی نے سائنس دان زمین دے تھلے پہ تیل نو ویختا پیا جس چیز کے ذریعے ویخ جس تحقیق کے ذریعے ویخ باقی نہیں پہ ویخ تو فرق پہ آپ ہوں دان نو میں پوچھنا تیری تے باقی لوگوں کی آخ چ فرق ہے تے اللہ دے نبی تیری فرق کوئی نہیں نہیں فرمائی نہیں ہوئے نبی سرکار نے فرمایا ممبر تے کھلو کے فرمایا میں اتے کھلو کے ہاؤز ایک اوسر ویخ پاک نبی سرور نے خدا نیک شان نو باقی نبی نہیں ویک سکے ساڈے نبی ویخیا کیوں اس واسطے کہ اللہ نے اپنے ساڈے نبی نو باقی نبیا نبی وکر بنایا جب شان وکری مقام وکرا حال وکرا فرق کیوں نہ ہوں سمجھ لگی گل دی اور سنو چلا جہان آخرت ہے اس جہان نو اللہ تعالی نے ایس دنیا دے جہان دا الٹ بنایا اتے حقائق ویخ خاص آخان نبیاں اوے حقیقت ویکن ہر بندے کا فردی آپ ہی کھو جانی جو اج اتے رہے پے اوے حاضر ہونا کیوں بڑا جو ہوں وکر بنا چڑیا اوتے دوسرے جو پردے ہجاب انہیں رکھے سن وہ ہٹا لینے جب ہٹ گئے حقیقت نظر آنی ہے معلوم ہویا معلوم ہویا پردے نے رکھے بھی ہیں کئی اک ایسا بھی ہیں جنہاں کے اگے پردے نہیں ہوں اللہ دے دبیا کا یہ کمال ہے سائنس دانت تم میں سب پردے جینے ہیں اللہ دے نبی دنیا وسدن وستے جیسے آخرات دنیا وسے گی قسم خدا بھی کر کے آنا کہ جی اتے سڈیا اکھان حقیقت ویکنگیاں نبی دیا اکھان اٹھے بیٹھ کے حقیقت وی وسو کیا کسی نے اپنا املتا کر سنا کرے چوری کرے جھوٹ بولے جو مرضی کرے دسد کبھی دیکھا میرا فلاں عمل ادھر جانا سی پیا لیکن قیامت والے دن ہر عمل بندے نسنگ وضو کرو روایت چاہتا گنا چڑ دن صغیرہ یعنی گناہ اور اگر توبہ شامل کبیرہ بھی نال جان گے لیکن کبیرہ ایسے جڑے حقوق کلے باد تعلق نہیں رکھتے حقوق نال تعلق رکھ دن سائنسدان سانو نظر نہیں آنا کہ گناہ پانی دیا عارف ایف شارانی امام ابدل وہاف آ آب فرما دضرت امام آزم ابو حنیفہ نو وہ گناہ نظر آتے سن پانی شامل ہو کے جاندے، تا نے پانی مستعمل نو حرام فرمایا یعنی پلیت فرمایا حرام کا مطلب پلیت فرمایا اگرچہ فتوا صاحب امام محمد کے قول تھے کہ پانی مستعمل پلیت نہیں لیکن امان صاحب نے کال کیوں کیا فرمایا اونا دی نگاہ ایڈی اچھی سی ایڈی اچھی سی کہ انہوں ویکھیا کہ واقعی گنا ویچ پانی اچ جا رہے ہیں ہوں دان پانی دے دراسیم آخے گا لیکن یہ نہیں ویکھ سکتا کہ گنا بھی بچے کیونکہ اے سلسلہ غائب دا, دا ادراک سائس نہیں کر سکتی یہ صرف ایمان نال یا باطن بھی دل والی اک اکلی کلب اس ڈیولپ کرنا ہے جیڑی اللہ دے ولی دی رب سونا کھول چکن ہدیش آخیا گیا میرے میرے نال ویخ د توجہ فرمائی نے پرانے مجید نہیں فرمایا وہ قیامت دا منظر جدو ہونا سامنے تے اتے جو سورت حال تے حقائق نظر آنے نے ہر بندے نارے برہمولا فرماند کل یوم محبی تیری آنکھ آج کے دن حدید تیز ہے کشفنا ان کا کتا کاگوں تیرے, تیرے پردے ہٹا دیتے ہیں تیرے اگوں تیرے پردے یہ جنوں خطاب ہو رہا ہے وہ سائنسدان بھی توجہ نہیں فرمائی نہیں کیونکہ وڈے کافر ہمیشہ سائنسدان ہی رہنے جڑے نبیا مقابلہ کرتے رہے جن ہیں جنہ لانتی اپنے اپنا نظام نبیا کے مقابلے پیش کیتا ہوں دا وہ سائنسدان ہوں دے. ج شیطانی دنیا کاے نہیں ہوں مقابلہ نہیں کرتے ہوں نہ کوئی نظام والا کر کے دے وہ تے صرف اپنے علی کمان جوگے ہوں اپنے کام جوگے ہوں یہ لانسی ہوں جی شیطان دے مگر چل کے آئی متل کوفر جہے ہوں پوپ یہ نظام گڑ گڑ کے نبیا کے مقابلے دے لوگ کا دعوت دے دن کے اس نظام سے چلو اس فلسفہ حیات سے چلو یہ پچھے چلو تو چھوی وہ کون نے ہاں جی تے پھر اللہ دے نبی انہ جنگا بھی کر دے کا کافر کرار دفر بنتے نے اللہ دے, دے سارے رب سونا کتاب فرما دیا ہاں فرما دے کشفنا ان کا غطا کا اج قیامت نو اسا تیرے پردے ہٹا دیتے پردے ساروں کل یوم حدید تیری اک اج تیز یہ مطلب ہے جب دنیا سلے تیز نہیں سب سی, سی تو نہیں سا ویختا آئی اک تیز نہیں ہو جہ تالا اللہ تعالی وہ غائب والی اکھ اتھے چا دے چ نبیا نا براہ راست رب العالمین نویم تو اور ولیا نلتی ہے نبیا وسیلے جاوا کرے کہ نبی کی تباہت بغیر میں آکھ لے لیجیے کافی جھوٹا کزاب ہے کوئی اک نہیں مل سکتی تبج نہیں فرمائی جے واستے خواجہ غلام فرید فرمان دی نے السری <تصفح> حدی وے ہر وقت یار تدی وے کھولی عشق کھولی عشق سائنس نہیں فلسفے نہیں کھولی عشق عشک کلب کلی دے گیڑ راز پدید آلو مطلب سمجھا لو ال یوم وہ آتے اج دنیا جتے بیٹھے نا آخ تہ کھلنی ہے کل سا کھل گئی ہے ال اج الجے تو ابو جہدی کھل جائے گی مومن تے ہویا کمال درجے کا جنہیں اتے کھلا لیم بس حدیت بس رو بس یوم کل یو مہدی کل یوم بس رکھ سا اکھ ہوں تیز ہے ہر وقت یار تی دے دل والی اکھنا رب ویخ رہے ہیں جس اکن سین سر فلسفا و نہیں سکتا وہ اکھا آ کے سا اتے کھل گئی وہ سائنسدان کے دل نہیں منگے وہ بولی دنیا وہ لانتی دل منگے کی مطلب وہ آدماگ اقل دماغ ذہن ہے بسم اللہ. بسم اللہ. دماغ ذہن ہے توجہ مسئلہ دل کا دل جہا ہے نا یہ صرف جسم کا صدر مقام ہے اور اس کا کم ہے کہ اے پمپ کر کر کے تے خون نو پورے جسم کے اندر بھیج دیا مسئلہ ہے کہ کسے حقیقت کا علم اس دل نال ہو نہیں وہ اسے کھوپڑی نال ہے کافر دا تعلق کھوپڑی مومن دا تعلق دل سائنس آخ دل ہے ہر شے دین آخ دیں اتوں ملتی ہے ہر شہر کر کے ہون ذہن رکھ والے خنزیر ترجمے کرنے والے قرآن بہن نہ وہ جان چلب کا لفظ آتا ہے اتے اقلمانا پکڑ در ہاں جی. انہوں سے جوال کیا جا بھائی قرآن پا کے آیا ولا کن تمل کلو بلتی فیس دور جو نہیں فرمائی کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں پڑے ہیں جی دل چکھ کوئی نہیں تو دل چ اس دل دے اندر کوئی ہور دل نہیں آنکھ جو نہیں دا آ مانا توجہ نہیں فرمائی یار پہلا فرمایا دل یہ دل چکھ نہیں اندا کی ہر کی گل گل کی سائنس دان یہ کڈیا منکر کیوں بنے اتنے کوئی نہیں کوئی شا نہیں اتنے انہیں کڈیا شکل دل دل کھ کے انہیں چیریا چیر کے ویکھیا خون لوڑے یہ وہ سارا کچھ نظر آیا ہے اور کوئی شا نظر نہیں آئی آتے تو شاید کو نہیں کیونکہ وہ لانتی چلتا ہے صرف حواس کے پیچھے انا وہ کھوپ والا اکلے وہ حواس سے تابے لہذا انہیں حواس کے پیچھے چل کے تو فیصلہ کیا بھی اتنے کوئی شا نہیں لہذا نبیوں کی خبریں رسولوں کی خبریں قرآن کی خبریں خدا کی باتیں یہ سب مسلوئی ہیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں ادھر کوئی شہ ہی نہیں لہذا ایمان کی آخ د ایمان کی ہوئی ہوا یہ ایمان دے اور ایمان دار تعلق دل توجہ نہیں فرمائی جی روکنا بولو نا سبحان اللہ ہوں لیا اس دماغ نو چیرے اے بھیجے سر نو کھوپڑیاں چیر کے مغد کھیا مگدلی انہیں ویکیا واقعی اتے ہے چیزاں جہی جو ہاس حاصل ہوتا ہے وہ اسفوظ رکھ در آئی ادرا کرد اتنے تک وہ پہنچ گئے اپنی سائنس کے ذریعے ان کے اور جڑا کمپیوٹر بنیا ہے یہ بھی اسے دی ایک سمجھو سورت ہے، ایک تصویر ہے اس دماغ دے اندر پے ہوئے بھیجے دی ایک تصویر ہے اکث جڑا اتے انہیں پیش کیا دور بی آ گیا خود بیچا گیا کا خرچ آ گیا لیکن دل وہ چیریا دل چ کوئی شہ نظر نہ آئی وہ قلب سے انکار کر بیٹھے انہیں آخر صرف جسم تے تھی اس دل, دل کوئی نہیں لیکن جبالی اللہ دے ولی اپنی نظر باطنی نہیں جدو اللہ تعالیٰ کے فلنگ کی کھل جاتی ہے تو اسنو استعمال کر دیکھ دن, دن اس دل, دل اس جسم سنوبری کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہو رکھے جیڑا ایک عجیب حقیقت والے جیڑی حقیقت بیائی بھی نہیں ہو سکتی وہ صرف اللہ دا ولی ویک سک نبی اللہ کا ویک سب ہوی تو جو توجھ... اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، <سؤال> ہے حضرت امام گڑی فرماتے ہیں جی انسان جڑا سنوبری شکل دا ایڈا سارا گوشت دا ٹکڑا سینے نے کبے پاسے پیا اگر دل اسے نہ آئے قلب اسے شہر نہ آئے تو جانوراں تو جانوروں ماں تو میں پوچھنا ایک دلیل دین لگا ایمان نال دسو سید الانبیاء پاک سرکار دا شک صدر ہویا سینہ مبارک چیریا گیا جبریل امین سینہ مبارک چیریا سی یا دماغ چیریا سی فرمائے مروش اس بات دی کواہ کہ نبی پاک سرکار دا سینہ مبارک چیریا ہے چار وار یا تین وار سیلا مبارک چیر کے دل مبارک کھڈ کے اسنو چیر کے ویچ علم تے حکمت بھرے گئے معلوم ہو یا علم و حکمت دا محل مقام کھوپڑ نہیں دل اور یہ علم حکمت جہرا کافرت نہیں آ سکتا کا فرت دماغ نال سوچتا دل ہو ویسے تو نام مراد کچھ اللہ دے لوگ دماغ زندہ نہیں کر رہے دے اللہ دے لوگ دل زندہ کر دے ایک فلسفیہ ندین رکھنے والا میرے مولانا محمد رفیق کاشمی ساور دے دا جی سن درویش بندے سن ایک فلسفی سی تو اللہ تعالی دے وجود کا انکار کرتے تھے اگر بخاؤ, ہے تو بکھاؤ میں تو نہیں منتا کوئی ہے کتاباں یہ وہ سارا کوئی بکھا گا ہوں لانتی کتابیں کی اتر کریں گے انہوں تے اصل ہو شہ چاہیے سی وہ جی ان کو ہے نہیں سی اللہ رکھی لیکن ماری بیٹھا سا दरवेश बंदे सब उन्हों आखिया कि चैलेंज की बैठा आंता गो इना का फर्द नहीं बनता ठीक थी बन्या है अगर कोई एडा लानी बनिया बैठा तो इस्लाम कदों सम देना कि हर सूरत मनाओ दलैल पेश करो मन ठीक ना मन तो जान बन जाए क्या मतलब आप खुल जाने لیکن ان دی قسمت سولی اللہ دے فکیر جدو لکان آخیا اپنے فرما چو چل لگے چلنے انہوں نے آخر جی کتاب فرمانے کتابوں کی لوٹ نہیں گئے بیٹھے سامنے کیا نے بہلی تھا آخر جی رب کوئی نہیں میں سی صاحب گل ہوں رب آکھنا کوئی نہیں انہ دوجا مطلب ہے میں کوئی نہیں بے کفی کی گل بندہ آ میں کون کیوں بھائی مر رہے جی تیرے بننے کیوں نہیں اور کسے فلسفی نو آخو آ کتاب لکھن تو بغیر چھاپن تو بغیر اپنے آپ بن گئی ہے اپنے آپ لکھی گئی ہے کوئی فلسفی سائنسدان مننے گا انہیں ہے پاگل آمان نل دیا جی اچھا تے کتاب ایک اپنے آپ نہیں بن تے بندہ تے اسمان تے زمین تے سارا کچھ سب اپنے آپ بنیا پیا سائنس دان تے فلسفی دے نال کوئی پاگل نہ پوتر ہو سی خیر وہ جب جاگ بیٹھے نا تے آخیا بے لیا اپنی اکھ ویخ اپنا نک وے لبان ویخ سارا کچھ پیان تنا رب کوئی نہیں اس آخ نہیں میں جو میں کون ان فرما اچھا فرماچا اچھا فرما اچھا لو میرے ویخ ویخیا نا وہ فقیر نے ہوا اپنا وہ دل جیڑا اس دل کے روحاناقت اور وہ اور نور کمشکاتن فی مصباح سبحان اللہ ہوں گل تو ہے طویل بڑی لمبی لیکن سمیٹ کیوں تان سمجھا دینا جنہیں اللہ تل من سمجھائی این ایک تین سمجھا چڈنا بعد میں کیوں سمجھاوا ہوں انہیں جدو فرمایا ویکھ میرے ہل ویخیا جیڑی نہیں سی وہ منگا کہ اکھ ادھر بھی ہے اندر والی نور خدا دا جو پیا ہٹ کھا کے بے ہوش ہو کے ڈگا جڑا آ نہیں نہیں پھر طرفے بھی صحیح پہ ہے کے ہے وہ مطلب یہ جڑا دل ہے نا اے جسم دا اے خون دا تے گوشت کا ٹکڑا یہ اصل دل نہیں اس دل دے در ایک ہور دل ہے امام غزالی گزالی فرماند اس دی حقیقت نو انبیاء اولیاء جان د بیان نہیں ہو سکتی اسے کا عقل حقیقی اسی کا نوہ ہے روہے اے روح حیوانی اے یہ سہ جانوروں کا بھی ہے تیرا ساڈا خالی نہیں ہاں وہ جا ٹکڑا گوشت دانور بھی ہے ساتے چھوڑ اصل انسان بنتا ہے جس نال انسان دا تعلق رب ن جڑا ہے مارفت حق آ ساری دولت اس دل دے اندر رکھے ہوئے اس دل دی جنو صرف منیا جبی ولی اک ویخیا جا سکتا ہے سڈ بیان بھی نہیں پہنچ سکے سمجھ آ گئی نکونی آئی ہوں میں تنوع اتے تک لے آد کر دیتی ہے کہ سائنسدان دل کا تابے دار نہیں اتر ویک ہوں جس میں انسانی در علم کا جڑا محل تئی سائنسدان کے نزدیک ہوئی اتے نبیا ولیا مومنا دزدیک ہوئی کافی کھوپڑی پی سب کچھ سمجھتا ہے مومن آسان آ اقل آلہ ضرور ہے آلہ ہے لیکن ایک آج آلہ ہے کوج جو نہیں فرمائی جڑا نفس دی خواہش دی مار بھی نہیں پی سکتا اور جھوٹ سچ دا بچارا فرق بھی نہیں کر سکتا جھوٹ سچ دا فرق جو ہونا ہے تو ایتھے آن کے ہونا توجو نہیں فرمائی جی دل نے آن کے فیصلہ کرنا ہے ایس سینے پیا جا دل اس دل دے اندر دن دل رب رکھیا ہے جا ایک ہے لطیفہ ربانی ہے جی حقیقت کوئی ادراک نہیں کر سکتا شو اللہ تعالی نے دسیا اللہ تعالیٰ نے دیا سڈے نزدیک اے ہے دے نزدیک ہو. और सुनो सुनो संगियों इस अकल में दिल के पिछे चलावाना फर रहे दिल अकल के पिछे चलावाना जाय नहीं इस्लामे हुक्म दिता मैं गल कर लगा सोच सोच ذریعہ جڑا کل سمجھا جا دماغ آئی گل سوچتا ہے ان گلوں گنگیا بھی ہوں حق بھی ہوتا بھی ہوتا بھی ہوتا سچ بھی ہوتا ہوں کہڑی شہ آخر کوئی ایسی ہونی ہے جنہیں آن کے فیصلہ کرنا ہے نہیں یار آ سوچ غلط ہے وہ <تصفيق> دل دولت جی آن کے فیصلے کر دی اور اکلے محل کے پیچھے چلنے والے کبھی حق باتوں کا فرق نہیں کر سکیں گے جنہوں دہ کی منگری اہی فیصلہ کرنے ابو جہل جھوٹ ہیں محمد اربی سچے نے فیصلہ تو دل کی ہوا ایسا علم جاسل حواس کے ذریعے اس عقلو سکول ہے کہ قرآن حدیث دین چلاؤ اقل کے پچھے تو اسلام ہے سڈا دین یہ ہے کہ تقل اپنی نو دل دے تابے رکھ اور دل جیڑا ہے یہ شریعت دے تابے رکھ دل تیرا فیصلہ کرے جدو کہ یہ گل ہک کے ہر تیرا اکل بھاوے مننے تے بھاوے نہ من فاتے نو ایک پاسے اس دل کی من اسجڑو حل تسو اس دل کی من اسجڑو ہر تسو جس بندے یہ نظریہ رکھ رہے قرآن ہدیس دے تابع رکھنا ہے انہیں قرآن کی منیا حدیث کی منی خدا کی منیا رسول کی منیا لانتی تے اصل خدا بنا بیٹھا اپنے نفس تے تی عقل انہیں خدا نو نا نہ منیا خدا دی کی نو اقل کے دوسرے رفر اقل آخیا مرن تو بعد کچھ نہیں خدا فرمایا مرن تو بعد زندگی ہے یا عذاب ہے یا ثواب ہے یا تل آخے یا چلتے ہوں اتے اپنی اقل پچھے چلاو گے مسلمان بڑوں گے جی اصا وہ خدا دی گل گلوں ٹھکرا دئیے مہارش وجہ نال ہماری سائنس میں نہیں آ ہماری اکل اور آواز میں نہیں ہے کہ اصا کافرام مومن کر دوں بندے نو فرمایا آ فرائے تھا من تخا علا ہا ہو, ہو اسکی جڑا اپنی ہوا خواہش نفس نو اپنا خدا بنا بیٹھا کیا مطلب او دے خواہش نے اس دے خواہش نے اقل نیچے چلایا خدا نے گل نا اپنے پیچھے چلا کے یہ خدا بنا بیٹھا اپنی اقل رب نو خدا اور سنو سارے کفران دے دروازے کھل دے ایسے سوچ تو جی. ہیڈ جن نند سے ترے نہیں چکوتے ڈرا پانی سارا جگ جی دے ڈکے رہے گا جی بندہ ایک نظریہ بنا لوے سیسی کہ سائنس کی بات مقدم خدا رسول کی بات مؤخر دین نو چلاؤ سائنس دے پچھے بس ای گل دروازے گئے کفر دے کھل ہر سارا کفر داخل ہو جانا نبوت کا انکار بھی آپ جنا ہے سر خور و کلا ملا کا انکار بھی آ جنا کرامات کا انکار بھی آ جانا موجود کا انکار بھی آ جنا جنت کا انکار بھی آ جنا سارا کچھ ختم ہو پڑھاو ہے کوئی میں اسلامیات نال رکھی بیٹھا توجہ نہیں فرمائی <laughs> کی کٹیا ہون گیاں کفری ایمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے قرآن شریعت ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اپنی اکل دو تابے رکھ قرآن شریعت دے تیری گل اکل چاہے نہ آ جاب اصول کر دے من ہر پورت ادھر سائنس آکھے تے, تے, تے سکول آکھے کہ نہیں چل دے دچھے سائنس کے پیچھے چلنا ہوا کو فرو ایمان ہویا! غیب دے پیچھے چلنا دے پیچھے چلنا سائنس نو مندی نہیں ادھر اکھنا واہج ہے, کونی جی ہے تے باللہ منزال کو نہیں جو باللہ ہے مین لالک سا تابے وے جی میں سائنس آکرنا ہے ادھر آخنا قرآن نال میں پڑھانا تو اے تو اسی طرح ہی جیویں بندہ کٹھا پڑھاوے اے سبق کی پیو کی تازیم کرو والد کی تازیم کرو والد کی عزت کرو اے پڑھا کے نال اے سبق پڑھاوے والد دے سر جتیاں مارو کیونکہ تازیم یہ ہے توجہ نہیں فرمائی جی اے تو پڑھایا کہ والد کی تعظیم کرو لیکن لانتی اگو یہ پہ پڑھا بھی کرو کہ جتیاں مار کے تھوڑی مان نل دسو والد دی تعظیم کا یہ سبق کوئی حیثیت رکھتا کچھ ہے سبق صحیح ہے سارا پانی پھر گیا جب آخیا ج قرآن حدیث پڑھایا ایک سبق لے رکھی کھڑیا تو بھی بات یہ ہے جو کچھ پڑھ بیٹھے ہو نا یہ سب سائنس کے پیچھے چلے گا سائنس اس کے پیچھے نہیں چلے گی تو قرآن بھی پڑھنا لانت حدیث پڑھنا بھی لانت ہر شاید لانت پائے گی کوفرت چٹا ہو گیا قرآن حدیث پڑھاو کا مڑ کے فائدہ دونوں کیونیں کٹیا ہو گیا معلوم ہوا سائنس اے سکول تے اسلام یہ کٹھے ہو ہی نہیں سکتے وہ کفر اے ایمان انہوں جوڑ کے جیڑا آ میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں میں دین بھی سکھاتا ہوں اور دنیا بھی سکھاتا ہوں اے دنیا نہ نہ دے اس کا نام ہے مانو اس اتاک... سلسلے مضاحت کر دیا ایک حوالہ دینا پڑ رہا میں دن میرے دعوے دی دلیل بین نکو مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس اے سکول دا ایک جز پورا سکول نہیں سکول دا ایک جز مدارے سے داخل ہے حکومت دی مداخلت نہ امریکہ دے بنے ہوئے منصوبے دے مطابق مدرسے کی کتاب ہے اس دے صفحہ نمبر انہٹ لکھے اٹھتی نمبر سوال کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو عام آدمی کا طرز ترقی واسطے کوئی نہ کوئی انداز فکر ضروری ہوتا ہے لہذا ترقی کہڑا انداز فکر رکھنا چاہیے ہوں چار انداز فکر دسن مذہبی الف یعنی پہلا بے فلسفیاتی کہ ایک مذہبی انداز فکر ہے کیا مطلب کہ ہر گل ن مذہبی حوالے ویٹنا سوچنا یعنی کیا مطلب کہ اے نہیں ہماری عقل کیا کہتی ہے صرف کتابیں جو اے لبنا ہے کہ قرآن شریعت نبی کی آخنا توجہ نہیں فرمائی نے فلسفیاتی کیا ہے ساری عقل کی آخری نظریاتی تیسرا جیم نظریاتی نظریاتی کی ہے بھئی نظریہ بنا لیا کوئی نظریہ بنا لیا بھاوے دیوے دا ہوئے وہ تھی انداز فکر ہو گیا دال سائنسی یعنی حواس کے ذریعے جو عقل میں آئے علم ہو صرف وہ مانو باقی نہ مانو اگے جواب نے جوابات تری سفے کے اتنے وہ چار میں بچوں دال سی سی نا اے دال دے سائسی سال کے اے ویکو لکھیا ہوا جواب تھلے دال ہوں کیا مطلب کہ ترقی واسطے سائسی انداز فکر ضروری ہے مذہبی نہ ترقی نہیں ہونی ہوں کیوں ترقی دا ماننا ہے کہ نزدیک ترقی کا مانا یہ کہ آخرت خدا رسول دی فکر چھڈ کے تے دنیا پیسہ دولت جنا ہو سکتا کماؤ اور جیو ہو سکتا کماؤ حلال حرام کفر اسلام پاکی پلیتی کوئی تمیز نہ کرو دنیا پیسہ کوٹھی آٹھی آ گی کوئی اخلاق نہ وو کوئی ہمدردی کوئی دین کوئی پاکی پلی کوئی شاید لحاظ نہ کرو یہ انہوں سمجھ درقی کہ سمجھنے نا جی انڈا انداز فکر ہو مذہبی پہلو ہر کام کرد پہلو شریت نبیوں ہے پھر کوفر ہوے ہو گا تو پرا نسے گا برائی ہوے ہو گی تو پرا نسے گا حرام گا تو ضرور بچے گا بھی بہ بچا کی فکر کرے گا عزت بچا کی فکر کرے گا اپنا نقصان گھاٹا گوارا کرے گا لیکن کسی دا نقصان توجہ نہیں فرمائی نہیں. دنیا دا نقصان گوارا کرے گا لیکن آخرت نقصان گوارا بس بھی انداز فکرے نبیاں یہ صحابہ یہ ہر ولی یہ ہوئی موہم یہ ہوئی موہم پہلو لکھتا اسی گل میں کہ یار جو کام پہ کرنا شریعت کی آخری یہ جائے گی شریعت گی جائے شریت لجائے کاروبار نہیں کر سکتا میں توجہ نہیں فربا یہ بھائی لیکن انہاں لانتی انہاں آخیا میاں وہ ترقی واسطے انج کرو کی کرو فکر رکھو کی مطلب جی سائنس آخو اے جنت دودھ اگان کی ہونا مرن تھ بادان میٹھا تگلا کہ لاکھ لانت یہ گل تے, تے, تے نتیجہ اسے تعلیم کا نتیجہ جہا لکھا ہے مومین اس جہان خواب خیال سمجھتا اگلے حقیقت سمجھتا آخر ہے جہان مٹ میٹھا اگلا اور میں تے سمجھنا کہ اے نات بنی فردی ہے نا کہ خبر ہے تو کہڑی جنت کے کرنا ہے تذکرے جنت ہے سارے واسطے روزہ حضور کا یہ کدھر ایسے دے تحت نہ ہوئے؟ تو کیڑی جنت کرنا ہے تدکرے یہ مطلب یہ سینسی بہمان سامنے روزے ویس کے آخر آ جنت چلو سونا بنے کل جنت آن کو باقی جنت سانو پتہ نہیں ذکر کرنا ہے بلے بلے بلے, بلے. یعنی دوسرے افزا رسول کریم نو جواب پہ مل رہا نہ خون رسول نو روکھ دے کہ خبریں تو کہڑی جنت دے تلکر نہ تلکرے اصل تیرے نو جنت من سانوں اگلی جنت کا کوئی پتہ نہیں ملنی کیا جی ہے کہ نہیں اینی گل تو صحیح ہے کہ ملنی ہے کہ نہیں لیکن وہ چاہتا خبریں تو کہڑی جنت دے وہ اپنے جنت جان دے بارے شک نہیں پیا کرتا وہ خود جنت دے وجود دے بارے پیدا کرتا ہے کہ خبریں تو کہ جنت دے کرنا ہے تو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ آئی یہ دسو میں جڑا دعویٰ دعوی کہ سائنسی انداز فکر براندن سکول سکول وہی دلیل میں سکول کا ایک جس جہا مدرسے آیا مولی کو میں کٹ دتا ہے سکول کا ایک جز آیا ہے تو اندر موجود ہے تو پورے سکول نہیں ہونا سمجھ نہیں لگی میرا تبجو بولو میرا سبحال اللہ اورفر مورا کھل گیا یہ کر کے توجہ تواں کر کے جس بندے تسان یا انگریز معاشرے دے اندر ترقی یافتہ تصور کر دے نو اس بندے دا ذرا مطالعہ کرو زندگی دا اگر توانو تین ایمان دی کی شہر کوئی نظر آ جاوے تو موڑا خیال ایمان ایمانسو دین ایمان بھی کوئی شہ ہے تو آ جنو سمجھ دا حالے اے ترقی ہے ہی نہیں ترقی کی ہا بھی لگی حالے ترقی یہ کوئی دین دی پابندی کوئی تصور کوئی وجود ہے جنہوں اگریز ترقی راستہ رکھے گا اس لانٹی دی شہ نہیں तवज्जो नहीं फरमाई अगर वो मस्जिद पाई ख़ला उसी तो उस मस्जिद दी कदर कीमत उस दे उसके नजरिए सैनमा दे बराबर होगी बल्कि सैनमा तो भी घट उन नजदीक जेवें सैनवा गिरा जुर्मो जिमें बल्कि मैं आख दे جی میں لٹرین جیویں فٹ باتھ جیویں مسجد یہ سبوں کے نزدیک برابر مسجد گرا مسجد گرا کے سڑک بنا لینگے گے فٹ باتھ گرا کے سڑک کھلی کرنی لیٹرین گرا کے مکان بنا لینا مسجد سمجھنا جیویں وہ کیوں کہ جب وہ رکھ دن مذہب ایسا جی بندے کی سہ سکل دابے دا ہو خدا کا گھر کیسا ہوں ایمان دسو جی گھر خدا دا کا سمجھ خدا دی مرضی تو بغیر گرے کھڑے ہوجہ نہیں فرمائی مرو کی عجیب گل ہے گھر خدا دا ہوا نو فرماند خدا گھر مسجد تحت سرا تو لے کے ارش آزم تک مسجد کچھ سمجھ آئی نہیں اور مسجد جتے بن گئی ہے قیامت توڑی مسجد شریعت لیکن سکولی طبقہ مسجد نو کیونکہ سمجھتا ہے نجی مسئلہ اور مذہب کو سمجھتا ہے ذاتی مسئلہ دوسرے مسلے وہ سمجھ مذہب وہ نہیں جو خدا نے دیا مذہب بندے دی اپنی سوچ دے نال ہوئے اخلاق دا مجموعہ ہے وہ سمجھے چنگا وہ چنگا جنوبے مندہ وہ مند ہے لہلا بھی بہن نوکریاں کرایا را ننگا کرا جو مرضی ان کے نزدیک یہ بھی مذہب ہے کیوں کہ انہوں نے سینس آخیا ہے اکل آخیا ہے اس میں نال ترقی ہو دیے لہٰذا یہی ای ای ای اچھا ہے اخراق کی مجھے اخراک نے یہ اعلیٰ کام ہے لہذا یہی ہونے چاہیے اور چل رہے آؤ مذہب دا نام ریا لیکن ایک مذہب خدا کا دیا ہے ایک بندے کی اپنی اختیار کا ہے سکولی اس مذہب کو مانتے ہیں جو اپنا بنایا ہے یہ خنویر اس مذہب کو نہیں مانتے جو خدا کا بنایا ہے اگر یہ خنویر خدا جو مذہب دن مرضی خدا دے کے مذہب کردو قوم ساڈی سکول دی, دی مسیح دے اتنے فنا ہے مسیحت و کے تبزی کھائے مسلمانوں کا ڈر ہے او خدا ابتدان اوسطن سرف خالق سمجھتے ہیں پیدا کر لیا گڑی کی طرح ختم اس کوئی اتارا مذہب ہے نہ کوئی دینے مذہب ساڈ مذہب دی معاملہ ہے اصن مذہب آکھیے کر کے تاری حکومت نے زنا دا قانون بڑھایا ہے زنا قرآن چران چو جائے کہ قرآن ایمان دسو جے مذہب خدا کا سمجھتے کتے کی آدھے جنا قرآن چو سمجھ لگی نے کوئی نہ دوسرے افزا مذہب دی تفسیر تشریح تابیر دا مسئلہ ہے نام موجود رہنا یہ منافقت کی انتہائی بدترین تریل شکے کہ نہ مذہب رکھو آنکھوں اسلام ہے لیکن یہ جب تاب کرو تشریح کرو تفسیر کرو پھر اپنی مرضی دی آخو جنہوں اصل آخان گے اسلام اسلام ہے جنہوں خدا رسول آکھ جنہوں صحابہ آخن جنہوں اہل بیت آخن وہ اسلام کیا وہ تو بھئی ظلم ہے وہ تو زیادتی ہے وہ تو لوگوں پرانے لوگوں کا بنایا وہ اپنا مطلب ہے وہ کیا وہ تو کوئی اسلام نہیں ہے اسلام ہے تو یہ ہے یہ آدے میں جرمنی اسلام جدید اسلام ماڈرن اسلام روشن اسلام محتدل اسلام یہ اسلام ایسا کفر تو جگہ کوفرت بت اسلام دی کی اسلام دی تعلیم سکول شامل ہے نبی پاک میں اسلام شامل نہیں ہو سکتی ہوں میں اس بندے تک سوال کرنا جڑا بیٹھا جی میں ادھر اے بھی پڑھانا وہ بھی پڑھانا حکومت حکومت حکومت بھرتی اس حکومت نو تسلیم کرنا اسلام دا قتل ہے جنہیں اس حکومت نو حکومت منیا سب اسلام نو قتل کیتی بیٹھا ہے ایک کافر ہے سالم ہے ڈاکو ہے یہودی ایجنٹ ہے یہودی ملازم ہیں یہاں خالی یہ ملنا کہ حکومت اور ہمارا حق بنتا ہے کہ اصل یہاں اندر شامل ہو کے یہاں دل بنیے یہ نظریہ رکھنا ٹھنڈو کوفرے یہ سام لوکل اسلام ہی قتل ہو گیا سمجھ نہیں جائی میں اس بندے دوسری تمبی کی تیتے ہو گئی کیونکہ تنبیہ کیسی اے خود ایک موزود آ گیا لیکن ہر اگلی گل کرنا میں توجہ کہ تا نظام ہے جمہوری کی ہے جمہوری نظام دے اندر ہر بندے دی خواہش توجہ بندوں دی خواہش حکومت دا دین ہے خدا دا دین حکومت دا دین نہیں ہوں جمہوری حکومت دے اندر بندیاں دی خواہش حکومت دا دی کیا مطلب او ویخ دن جمہوریت کا ماننا ہے اکثریت وہ اکثریت دا خیال کی اکثریت دا خیال ہے سہنما ہونا چاہیے لیادا ہونا چاہیے حکومت کا فرد ہے اس بنائے اور اس کی حفاظت کرے ان ڈھان نہ دے جا جی ڈھان بھی سوچے وہ آخر کر کرتے توجہ نہیں فرمائی وہ تھوڑا ایک مر گیا دے نورانی جی آتے سن اتوں برباد ہوئی پی میں پہلو ہی آ کہ جہلیت پچھان والا کو جمہوریت سرا پر اللہ سے لولی لنگڑی جمہوریت اچھی ہے تیرے ورگے رابر لگا نورانی صاحب یہ کہتے نورانی نیا کے بتوں کو تم پوجو ہم کسی رشبت کو پوجنے والے نہیں ہمارے سامنے دلیل پیش کرو تو نبی کی شریعت کی پیش کرو نورانی دی بین اسمبلی اچ گئی ہے ووٹ لڑ کے ہوں استعفا دیتا ہے حقوق سب بالوں بعد میں نے جی خبر ہوئی پہ استفا دیا کہ خبریں پہنچی ہے کہ استعفا دے دیتا جڑا کنجر ہے کہ نورانی سارے واسطے دلیل ہے میں تو تھی بہن لڑا لڑا کے اس اسمبلی دے اندر جتوں کتے نہیں بچ کے آؤ ران بچ کے ایمان لال دسو ایم این اے ایم پی اتریف بنتا زانی تے شرابی تے علاقے دے سب تو وڈے جی کن ٹے ہون گے تو میں پوچھنا یہ نورانی صاحب سنت رسول ادا کیتی بین ووٹ لڑا کے اے کینی سنت ادا کی سیا فاطمہ لڑی سی ووٹل میری لڑیاں سن نبی پاک دیا گھر والیا نفل حج نہیں مان لگیاں فرد جڑا حج سی خدا دادا دا کر بیٹھیا وا ہر نفل دے پچھے مو کے پیچھے منہ کیونیں کھولیے باہر جالیے منہ کھولنے کی تو گل ہی نہیں انرد منہ نہیں کھولیا فرد منہ مبارک اپنے نہیں کھولے احرام حکم احرام ایک کپڑا عورت دہرام منہ کپڑا منہ نہ لگے کپڑا اندر لکڑ چ رکھی لکڑ رکھ کے منہ شریف دے کے کپڑا اس لکڑ سے جپا لیا منہ بھی نہیں لگن دتا پر بھی بچا لیا اپنا یعنی <laughs> حکم خدا بھی پورا کر لیا پردا بھی بچا لیا ایسیا پاک بیبیا بعد تو. تو نفلی اج کیتا کیوں جامان گی نا؟ اللہ اللہ اللہ نہیں کیوں باہر جا جنی فرمائی میں پوچھنا نورانی صاحب کا یہ کام وہ ایک گٹھو بیٹھا شوجہباد کا گٹھو مولانا خدا بخش ادہر دی نسل مولا خدا بخش ادہر تے مجاہد سی خیرت مند سی ایک گدر نکل کھڑا یہ سارا ہوں یہودی اتر تل پہ لگ دا ہے دا یہودی دفاع یہودی اتفا شجاب بلوچ دجاباد چشتی دا جلسہ نہ ہو دیتا میں کہ واقعی بلوچ دخشا درد نہیں پا ہے مسجد پہلا جس مسجد جس جلسے تو میرا تار فس علاقے تقریر کی سکول حکومت نو رگڑے جو بندی اتبابت رگڑے رگ مولا مولانا خدا بخش ہر تے بیٹھے سن میرے پیروں ہاتھ لا کے بول نہیں سڑ سکتے آخری زیفی کا حال سی میرے پیروں ہاتھ لا لا کے نال چیقے سن لال ہاتھ لا لا کے اکھان تلا سن تو دا بلا خدا بخش درد دا نہیں جو دیوبندی جلسہ کرے وہاں بھی جلسہ کرے نرئی جلسہ کرے شیعہ جلسہ کرے ہر ایک ملزل شخصیت دا ایمان بھی جار شخصیت دا بے ادب تے گستاخ جلسہ کرے مردودا تو چشتی جلسہ نہ کرے تیری بلوچی آپ گوئی تے سارے ذکر کیا جو بندیاں وابیاں اللہ شوکت سیال شوکت عل سیالوی نے تمام جان کے شوکتوی نے پتہ نہیں تختی ہے کہ نہیں پہلو تختی لگی سی سیال شریف شیعہ داخل نہیں ہو سکتا آ. اچھا تو آخیا تمام دیہ بندہ کابر کو یعنی کہ فضل فضل عام مولانا مولانا صاحب اعتراض جی کیا بیٹھے ہوا کہ ساڑے قاعدے بلکہ تمام دائد نے شیا بد مذہب کوئی سارے جی دیکھنا شیعہ بن گئی جب نبی صاحب کم از کم ہو نہیں حضرت مواویہ دے وڈیرے وڈے اس حد تک کہ انہوں کتوں دے نام سدیق کے پائے ہوئے امر ہوئے دی نماز تو پہلو اما ہے شاپ تے لانتا پاؤد لا جڑی زبان تے نہیں لیا سکتا تھا میں گھے سور تو پوچھنا وہ گھٹیا سورا وہ بغیر پیو تین لانٹا پا رہا ہوگا کورج کہ میری گیرت لکھا لائی جمان دسا اللہ خدا بخشر کار بندہ تھی okay, okay. سکول ہی ہے نا سنو okay, okay. ادھر رکھو اس کے ملت اسلامیہ کا قائد حضور دا نزور اور شیا کا مذہب کہ ایک وارا متا کرو ایک وارا متا کرو حضرت حسین دا سواب ہے دجے وارا کرو حسن دا سواپ ہے تیجے وارا کرو علی دا چود چوتھی وارا کرو تو رسول دا سواب ہے میرے کراچی دا خاص متا خانہ جتھے خانا متا کردن دا پورا فارم پہ اتے سارے دعوتنا جیتے دعوت دیں کہ اوے کرو ان لکھا کھڑا ایک بارہ کرو گے تو اندر ہے دوجے بارہ کرو ان سواب ہے تیجے بارہ کرو یہ سواب ہے چوتی بارہ کرو ان سواب ہے وہ تو شجاباد جلسہ بھی کرے تے کرے کی یہ خود آخ زبان نال کے ملت اسلامیہ کے قائد ہے میں الحمد نہ خدا تعالی کا گستاخا نہ رسولہ نبیا نبی پاکوں دا گستاخ نہ صحابہ اہل بیت دا گستاخا نہ کسے اللہ مسلم ولی کا گستاخ آ گستاخ ہاں تے دو نمبر ملوڈے یہ گستاخ چشتی جلسہ بھی نہیں کر سکتا جڑا تا گستاخ ہے مردوتو کیا تا مقام رب رسول لا لو سی ڈال و گل اسی طرح گل نے ایک بندہ سی او... او پیو نئی بندہ کٹ رہا سر لڑ مارا پیو ویخ رہا میرا پیو کٹی پیا وہ لڑ مارن والا جڑا سا انہیں دو چار لر اس بندے دے کتے مار دیتے جدو لارے تو سوٹا لے تو ٹھایا انہیں آخیا ہے سانو بے گار سمجھی آئی سڈے پیو ن جو کھلے مارتا تھا پہ نہ بلوچیاں میں کڈ کے تے ایک پاسے سٹا تو میں ہوں دعوی پیا کرنا سنو اللہ فضل دا کہ نا چیز دے جلسے کسے دی طاقت نال نہیں میرے مولا دے فضل <تصفح> میں <متحد> پندرہ سال تو برملا یہودیت حکومت فوج سب کے خلاف بولتا پھر دا اور میرے دل سے وہ نہیں روک سکے اور تجوا کی روک نہیں اللہ دے فضل نال تینو بلوچی مان ہے مینو محمد عربی دے فضل تے تاڑ میں ہوں کی تار پوت کھول کے سامنے رکھا میرا موضوع تیرا موزوں لیکن ابتدا میری انی تمیل ہو گئی اور میں سب کے گل کرنا چاہنا یہودی اے ملک ہے جمہوری اور جمہوریت دے اندر ہر کسی دی رائے کا احترام ہے اختلاف کر اے تو نہیں کر سکتے کیا مطلب کسی کا کفر ہے اس کو کفر نہ کہو ر نکافر بھی نہ آخو مرزائی کوئی ہے ہر فرد ملک کا شہری ہے اور شہری ہونے کے اعتبار سے اس کا ہر طرح سے احترام ضروری ہے احترام کرو حکومت دا فرد بنتا التحفل پیش کرے ہر طرح دلال یہ مذہبی و... جھگڑے یہ وہ آخ دین کہ یہ پھر کاریت ہے یہ ختم ہونے چاہیے ایسے دے تحت متحدہ مجلے سے عمل بنی متحدہ ہے مجلس عمل اس تحت مسٹر جناح جرافی اس قوم دا وا پیو صاحب پاپا قائد آدم تکاری رو بیانات حوالہ پیو خانہ جلد چوتھی جلد چوتھی دے اندر سفر نمبر دو سو ترتالی ات سو ترتالی کتے ہویا ہے تاریخ سنو مسلم طالبات اور خواتین سے خطاب ہاں جی اے دہلی 3 نومبر انیس سو چھتالی نو کی بھاؤ کے قید اعظم نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ متحد رہے انہوں نے کہا شیعہ سنی اور وہابی کے تخیل کو خیرباد باد کہہ دیجیے اتحاد ہمارا مت محنتر ہونا چاہیے شیا سونی بابی سب متحد تح د نو شیعہ نہ کھو بھابی نہ کھو یعنی کیا مطلب کوئی سی کہ اکبر بھاؤں کے جو مرنی کوئی کرے ہر کسی کا ایک حق ہک اپنے دائرے رہ کے کرنا پیادہ لہٰذا ہر کسی سمجھ آئی نہیں پر انہ حوالہ بعد پہلے اسے جمہوری نظام لانتی دے تحت ہندو سکھ یہودی چوڑا بہابی شیعہ مردائی یہ سب بابا شہری ہونے کی حیثیت سے یہ سب دب معز محترم یہ ان دا مرتبہ مقام ہے جی اگر مولوی نماز پڑھتا ہے اس کا نمال پڑھنا اچھا فیل ہے تو چکل جڑا چکلے کھول کے بیٹھا ترنڈی پیا اتے پیش پہ کرتا بہن اس تا فیل بھی اچھا ہے اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک ہے کیسی برابری ہے بھائی اور اسلام جمہوریت دا قاتل سنو نیکی پھیلانے اور برائی روکنے کا تصور جمہوریت میں نہیں ہوتا ہر بندے دی خواہش ہو اچھی بری اتنے نہیں وی جانی بس وہ خواہش ٹھیک ہے قانون جنا بنایا ہوے اس قانون کے خلاف نہ ہوئے مذہب دین کے خلاف جیسے مرضی پہ ہوئی پرواہ نہیں توجہ نہیں کی میری گلتے ہوں سنو تین قسم خدا جمہوریت کی روح سمجھانا پیاجے پورے اصل میں گل جہی ہے جمور... یعنی جہلیت کو بچاننے والے نہیں رہے امریکہ یہودی جمہوریت لڑتا ہے سدام جو شہید کیا نے کھیل خاطر کی انہوں پہلو آخے نے ووٹ کر نہیں جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں تو لانتی ملوڈیا انہ نہیں سوچیا وہ کافر واسطے پہ لڑتا ہے وہ اسلام ہونا ہے کہ کفر ہونا ایڈے سور نے انہیں بندہ آخ کی ایک قوم برابر نے جہلیت دیکھی تعریف کر دے ہر وہ کام جس کو کافر پسند کرے وہ جہلیت ہے جس کو خدا رسول پسند کریں اسلام سمجھ آئی کوئی نہیں آئی جس واسطے جان کرے اسے تملہ لڑے تے نو تو چشتی آ تے تلت صحیح ہے مسجد بنانا بنا نیکی ہے حکومت کی قانونی لحاظ کیونکہ کچھ لوگوں کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں چکڑا بنا بھی حکومت ضروری ہے کیوں کہ لوگوں کی یہ بھی خواہش ہے یہ بھی ہونا چاہیے سینما بھی ہونا چاہیے ٹی وی بھی ہونا چاہیے جڑی جڑی خواہش ہے تا کر کے مسیت دے بوہے تے گن من نظر آن گے سینما دے بھی پولیس ہر ہوں گے او نہیں پتر کے پترو ادھر کیوں کھلوتے گے جی نزدیک مسیت سینما برابر نہیں تے نبی سونا فرماوے برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو نہیں طاقت تو زبان سے روکو تے کیا حکومت کو ہاتھ نہ روکن دی طاقت نہیں تے کیوں نہیں بند ہوں سینما ستیا کچھ جاگے ہوں تو سر دسو جس جس نظام کی نگاہ میں مسجد سینما چکلا نماز سود خور نمال پڑھ والا سب ہو اسلامی ہوگی یا کافر گا وہ نظام کفر یا اسلامی وہ اس حکومت جی بنے گی کافر ہوے گی مسلمان حکومت ہو پاکستان جمہوریت دتا ہے وجود کر کے ہوں صاف حکومت والے بھی پایا آخد کہ پاکستان اسلام وہ کتنے لفافا پاکستان اسلامی نظام حکومت کے لیے اسلامی حکامات کے لیے نہیں بنایا گیا او بابے والی گل مسٹر جناح جی باؤکتا تھی ایسپریس اخبار گجرال لگتا ہے کام بختی جارے سارا اپنی جائیداد ویچ کے لنگر پکا کے ماں دواپ بھیج جی میں ایک گل پہ کرنا اس ایک گل کا سواپ کرو نا درجے واپس رکھو کمیز کوئی اور اتنے جی دنیا بیٹھی رہے انہیں ضلع تو لنگر نہیں آئی حق سونے لے بیٹھے جنایا لا کے آ بیٹھے نا اسرایے ہوٹل کی سونی روٹی مل سکتی اگر ویکو وزیر تعلیم کا بیان ہے جاوید اشرف کازی پاکستان اسلامی احکامات کے نفاذ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا وہ مسٹر جناح جی گل کیتی سی میں اپنے اس کے خلاف جہاں موضوع آیا اسے سنا چکیا اے اسلام اے ہمارا متمائنہ کیا ہے ہم کس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا متمینہ کیا ہے یہ اسلام مذہبی حکومت نہیں اور نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہمارا مقصود ہے جمہوری نظام جمہوری حکومت کا کیا اسی اور جمہوریت کے اندر ہے کو والا اسلام والوں مرزا جمہوریت کے اندر کرنے والا اسلام مرزا وہاں سکھ ہندو برائی لے سب برابر مسٹر صاحب ابا سب برابر اور نظام ہے اللہ تعالی اپنے اسلامی نظام کے بارے میں سرمایا اللہ کہ ہمرو روف ہے جنہوںس حکومت دئیے تو نماز قائم کرن کرکر تبا کرن آمرو بل بالمعروف نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور روک کر دب کے ہاتھ سے روکنا زبان سے روکنا دل سے برا جاننا آخری درجہ اور جنہوں حکومت ملے گی او دا درجہ پہلے ہاتھ سے روکنے کی طاقت داکھ رکھتا ہے اس واسطے اسلام پی ہوگ جی نیکی پیل پوری پہ ہر اڈے کر چ کرو سارا ملڈیا بخش چینو بخش میرے نہیں دستے کمال دساں میری گل کوئی سمجھ تئی کہ نہیں آئے ایڈا وا مسئلہ اللہ کے فلنگ مولا دے کرم بزرگوں نال بروہانیت میں تمہیں سمجھا چڑیا ایڈا وا مسئلہ جہاں نورانی سمجھ نہیں آیا نیا نہیں آیا کہ فضلوں کی میں کی گل کہ ہے ہی بائی مان شیتان نے پہلو ہی یہ تو ہے ہی لانتی نے ہے جی سورج بہ جائے نالی سور بیٹھے نالی رونا اگر بکری بھٹ بیٹھے گی تو رونا تو ہے نا مینو نورانی میں رونا آج سمجھ ہی ابھی وہ کل چودہ زبان ہے سن لیکن علم حقیقت زبان قسم خدا دی پر رب دین دی سمجھ پہ آ جائے میرا کمی والا کی فرما رہا منجور دلہ بہی خان جو پکے ہو پھر دین اللہ جس خیر کا یادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے وہ چودہ دبانا دینا ہے یا سو دبانا دیا ہے زبان دین سمجھے بیڑا پار فارسی ٹوٹی فٹی آ ٹوٹی فوٹی آتاب بتائیے فارسی عربی بھی نہیں آتی ہاں جی لیکن بھیج دے چڑھیا ہے حالت کے فرمان کے مطابق وہ جہلیت دی ہر ہر گل جان لگے ہیں پہچاننا اسلام توج آنا ہے और सुना हम इना मैं इन बईमाना ने मैं मुनाजरे अंदर तो मुनाजरे खत्त लिखे ने मैनू सुना इना तहरीर जी मैन पहुंची जिथों अग लगी फिर दी मैं यह गाला क्डना मैं परवाह नहीं हां यह हूं जलसे चो साथी टु गए उन्होंने कुटिया ने कुटिया ने उत्थे اور اللہ دے فضل میرے جلسے بندہ کدی کٹیچے گا نہیں ہے جھوٹا میں اپنی زبان حق دی مار دے بھٹا سوٹا کیوں مارا کمی نے گھٹیا پٹائے ساڈے کول گل تو ہے پوری ٹوٹا دے یار کافران تو کٹی دے سن لیکن کافر حضور دے دل چڑھ کے آدھے سن کیوں پتا سی شریف ہے مینو ضرورت نہیں پی میں ڈیریا تے ٹر جا بحث مناظرے نے خاطر کیوں مین پتا کمی نا لڑ پایا اور وہ او چڑھ کے آئے گھر میرے کیوں انہوں نے پتا سی شریف نے کچھ نہیں آگنا जेना पता हों वादिया वागो तो शियां पर फोटा फिरेगा इन्हें कोई गल खोली को कभी चढ़ के ना आए आने ज्ञान भैन है इन्हें सानाई करनी है चंगी टिका के और सुनो ये फिर यनाब ए खलिया के जनाब असा असा के सकूल अपना تنظیم نہ پڑا تو حکومت کی لگا گے تے سارے بندے نہیں لگن گے تو بھابیا کے خلاف کم بولنگ اپنے مذہب کی بچاؤ گے اوتے جا کے میں ایک ڈرامہ انوار لوگ مدرسہ جان دیا مکالا آن کا چوک اتوں میں مفتی کون کی نہ آستفارد بھی بخوبی جان دفتی مولا محمد انیب صاحب لوگ جانتا چنگا کیتا کیونکہ مومن مومن حق والے جانتا ہاں سنو مسلا پوچھے گیا حضرت جی ٹی وی ویکنا جائز کہ نجائز اگو فتوا دتا ہے کی لکھا انوار لوم دوہر حضرت جی اپ لکھا ہے؟ سورت مسلا کے مطابق خال ستن مذہبی پروگرام دیکھنا محافل نات سننا ٹی وی پر جائز ہے البتہ فحش پروگرام دیکھنا جائز نہیں اگے سنو ہر مکتب فکر کے علماء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 منکرین حدیث آ نیچری آدھے سر کھور کا تولا آ سارے آ کے ہر مکتب فکر ماں قوم سن کے انہوں تو مستفید ہوتی ہے فائدے یہ ٹی وی نجائز کریے تو لوگ تے محروم ہو جان گے میں پوچھنا اینا دی نگاہ والاہ سارے مکتاب فکر صحیح ہیں کون سن کے مستفید ہوں فائدہ حاصل کرتی ہے اے یہ جمہوری ملک میں آنکھیں کھولنے کا نتیجہ جدو حکومت آ جو سارے ٹھیک ہے जड़े हुकूमत देहामी होती आप आखे ठीक है हम पूछना मुफ्ती को भी पुछो और और ड्रामे बांधो दसो वहाबी को मुस्तफीद हो सद शीए कोल भी हो सकता है مرزری کول بھی ہو سکتا ہے ہر بد مدہ کول ہو سکتا ہے ہوں یہ دسو چشتی کول بھی ہو سکتا ہے ہر فتو کی د گے چشتی کا دل سے میں جانا ہاں ہاں وہ جنہیں کلما اکامی نہ پڑھا انہوں منے وہ دلیل پیش کرے میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے میں ہر کسی کی بات کو ہر کسی کے و فعل کو نبی کی شریعت کی کسمٹی پر دیکھوں گا شاہ روخ کے آزم فرماتے ہیں میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دو جیڑے ٹیڑھے نہیں ہو سکتے وہ آخر میں ٹیڑھا ہوا میں نے سیدھا کر دو جیڑے ٹیڑھے ہوئے کھڑے ہیں اپنا ہے نہیں جی گاضی پور راضی پورے اٹھلو تھی گاضی پورے جی گاضی پور اوتے کہڑے پیر صاحب سن پیر ابد اللہ شاہ صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب کے خلیفا سن آپ سرکار جب و کادمی صاحب پہلو ملن گیا ہے آپ اٹھ کے ملن جب آپ کو پتا لگا کہ انہیں سکول بالڑیاں پائیا گیا ملن تو پھر کیوں جو میرے دی غیرت سینے اللہ دلیا اور دی کو فرج گئی کلی ہے میں یہی مذہب رکھتا ہوں میں اس کو امام مانتا ہوں جس کے و فیل پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے اور غیرت سڈے ایمان دین دا سب تو وا چس میں آخلا سارا منہ بھی سارا غیرت اور سنا ہون دی تباہی سنو میں مینو کازمیاد رتبر نے شوکت سیالوی یہ سارے جہا میری تحریر دا جواب لکھ کے بھیجے میرے ہاتھ چاہتے میں لکھیا میں لکھا سی کہ کازمیا کا سکول ہے دی گلیکسی پبلک سکول بہاری روڈ ملتان کازمی سجاد قازمی دی دھی دا سکول ہے نیاز بخاری اس دا دما دے سکول ڈرامے ہوڑی کا سکول بھی اویس پینٹ پا ہاں شرٹ پا گل ٹائل آ سات پانچ سات سکول اپنے وہل بھی پینٹ شرٹ پا فوٹو میرے کو پی <laughs> फोटो मैं मुल्तान तो मिली आम लोगों ने घर ए दमाद यह आद कुड़िया तो मुंडे ताइया पेंटा कुड़िया इंग्लिश मीडियम सकूल ने और सुनो यह एकूल एक की फोटो है सुनो ए भादिया ने घर च रखी हुई رہنے کیا کیا سا سا آ تو وڈیرے نے سموہ نہیں بکھا ڈرسول تو جب منہ بکھا کہا یہاں داقی سکول سارے سکول ہے گھر ٹیویا سارے فوٹو نے انگلش میڈیم سکول ہوں میں جہی گل لگا انور سمجھو میں جدو یہ لکھے کہ اوٹے ڈراما ہوا ان کالجن کا گلت وجہ سمجھا اتے ڈرامہ ہوا اینک والا جن کا ایلک والا جن کدے آدھے سکول ڈرامے والی ساری ٹیم بلائی گئی انوار لوم چن یو میرا راہ سر دی گلیکسی پبلک سکول اینک والے ڈرامے کا شو سی جہد اندر سارا ٹبر کٹھا ہوا فلما بڑی فلما حکومت تک پہنچ گئی ہیں کیونکہ سکولوں نے فلموں کھانا سکومت لے جانے ریکارڈیاں کہ ویکو دلے ہوئے پی جائے سن پیسے دیکھو بے مان کر لے دو پیسے ہوں جب یہ ڈرامہ کیا میں اپنی تحریر چوالہ دتا کہ یہ کام ہوتے پہ یہ سکول پہنچا د شخ مشاخ جڑے شمار ہوتے ہیں وہاں باقی قوم دا کی کا کیا میں نو جواب جاب اس میرے اعتراض دا جواب جیڑا جہا تھے پڑھ سکتا انم دا رہ گئی گلیکسی پبلک سکول کی بات تو اس سلسلے میں ہماری معلومات کی حد تک اس نام کا کوئی سکول کازمی برادران نے کہیں بھی نہیں کھولا ہے اٹھ مل سرفراد گٹا اتنے بیٹھا ہے ایک منٹ ملک ہر فراد گٹا اتنے بیٹھا ہے آیا پھر کدھر گر گیا اچھا ملک ہر فراد کا پھراج چھوٹا اتنے پڑھتا تھی سنو اگے ویکو ان کے سکول اس اصئی پبلک سکول کے نام سے ہیں اس اصئید اے برادران دے اے برادران یہ دھی دکھا براواں آخیا دھی کا سکون تو براد ہے پر سنو دماد دماد دا یار دماد دماد فرق ہے کوئی پتر کی تھانہ اچھا ابے سنو ہر جی گل کری ہے یا پھر ہوپ سکول کا نام وہ استعمال کرتے ہیں یعنی اس اکادمیا دو سکول نے دو نام دے جنے بھی ہیں ایک اصید ایک ہوپ بش بھی خوش ہوں گا کہ قوم برابر ہوپ ویچ بندن دن پوپ اگے سنو میں جواب کی لکھیا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے مگر آپ آپ کو ایسے کسی موقع کا سن کر مشکات باب فضائل عمر کی وہ حدیث یاد نہ آئی جو ترمزی سے منقول ہے آوازیں بلند ہو رہی تھی حبشی عورت رقص کر رہی تھی ارد گرد حبشی لڑکے تھے بخاری مسلم رسائی میں ہے وہ لڑکے نہیں ڈھالوں سے کھیل رہے تھے مسلم ان کا رقص کرنا بھی آیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایشا آؤ اور یہ کھیل تماشا دیکھو میں <laughs> گل کی تھی ڈرامے بھی جن جی ڈرامہ کیتا گیا کنجر سڈے گئے کڑیاں تھارا نچی سارا کچھ ہونا جب دگوں اکھے ایسے موقع دے کے اندر ترمزی دی فضائل عمر دے دا والی حدیث یاد کر لیا کر یہ حدیث کے مطابق ہویا ہے ہوں اے سرے تو لے کے او سر تک جیڑا مسلمان بیٹھا سر ایک گواہی دیو ڈرامے فلما ناچ گانے اے حدیث دے مطابق یا کفر ہوں یہ کاجمی صاحب کا گھر کی گل سارے مدرسوں کے ملا رل کے شوکت سیال بھی مجھے آپ شوکت منہوں آپ آخر ہے انہیں آخیا میں جی تاری لے کلی میری نہیں انوار لمار سارا رل کے لکھی یہ جواب تیرا جڑا دتا ہے حقیقت یہ کہ اللہ دے فضل میری گل کا جاب نہیں تھی میری گل کا جاب دن کا جی کوشش کرے گا یا کافر ہوئے گا یا پاگل ہوئے گا اللہ دے فضل والا ہی ایجنیا نے بھائی سنگیو میں پھر انی گل گا شوکت نو अबाला जो बलोचा वो बाले, बाला बलो हो जी। ओ बाले आओ, अपनी अधिया धियां ले लाओ ड्रामा करने आ। क्यों भी? जे लोगों दधिया वास्ते हदी है साढ़िया धिया वास्ते भी हम हदीफ होनी کانو آجے ترمزی کی حدیث کے مطابق ہے وہ دسو یار ہوسو میں مجرم ہاں میرے گالے تھا پاؤ آؤ آؤ آؤ میں جرم کہ ناچ گانے ڈانس یہ یہودیت اور چہلیت اور کفر عمرہ ہم تیری اس مسیحت صدقے جی حق بولتی سی سٹ دے اسلامی لیکن جہلیت بے مان ای وی بے لات گولے گالے نو روڑنا ننگا چھاتی نات نچا نچا, نچا کے جی سارا کچھ حدیث مطابق بےغیر تو مر اسلام کہڑی شہر نام ہے کیوں نہ قادمی خاندان نو بخش کی طرفوں حکومت کی طرفوں کمپیوٹر ملنا یہاں کا ایک خطو پورے اسلام نو قتل کر گیا ہے ہر کئی آخر گے اتے سوراں منہ بناؤ گے گستادیا کا میں ضرور آ لیکن مستفا کے دین کے دفاع میں وہ ایڈی وڈی گستاخی کرن کہ سارے کچھ لو آخر نبی دی سنت یہ سلطان رائی تیما کنجری ہے نبی دی سنت ادا بھی سننا پر جمہوری خنزیروں کی نگاہ میں یہ سب عبادت ہے سب نیکی ہے کیوں کہ حکومت نیکی کہتی ہے جس کو حکومت قانونی اعتبار سے نیکی کہے وہ نیکی ہے خدا سول کون ہوتے ہیں جس کو نیکی کہے وہ نیکی نہیں نیکی بدی دا میزاری جمہوریت میں ادا نہ ہوتا ہے حکومت ہی ہوتا ہے خدا ہی نہیں ہوتا ہوں آخری میری گل ہور انہاں دے میں پول کھولا من رب انہاں دے پول کھولنے پیدا فرمایا ہے یہی جہاد ہے اس وقت تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں اپنی زبان چٹاکی والی یہ حق تے چلاو کی لوڈ اس جمہوریت دے تحت وسن والے میرے مینو اگے ڈرامہ رچا کیا کیا؟ نا جانگے ملا تے بابی دی گالے کے ہے حکومت چان گے مجھے پھر وا بھی اتونیت کی گل کل کرنی ماہ ناما عرفات جام نہیں میا لاہور مدرسہ مفتی محمد حسین نہیں مر گیا ہے جے ایمان تے تو اللہ رب بخش دے بس میری یہ دعا ہے باقی لوگ پتہ نہیں ولی سمجھ گے مفتی محمد حسین نہیں بیانات کے آئینہ میں شمارہ ہے خاص خاص شمارا وہ مرن تو بعد شا ادارہ آرا فات جام نہیں میا گڑی شو لاہور سفا نمبر ایک سو دس اتحاد بین المسلمین اجلاس ہوا مفتی نعیمی کرایا لکھا کرا سابطہ اخلاق برائے علماء رام مورخہ 28 ستمبر 1991 بروز ہفتہ گورنر ہاؤس پنجاب لاہور میں وزارت مدہبی مور اسلام آباد کے زیر انتظام پاکستان بھر کے تمام مکات میں فکر کے جئیے دوبارہ کرام مشاہ خدام اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کا مشترکہ اجلاس ہوا جس کی صدارت اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نے فرمائی تھی اجلاس ادھر کیوں تھی میرے خیال جنید جوشی انیس سو اکانوے ہاں اچھا اچھا اچھا نواز پلیٹ ہونا ہے پارٹی آو, قومی دلے مطلب فرما دا منہ مچھ منا اندر ویچ یا دو گل ضرور وہی کیا فا خسرا تے یا بد فیلی کرا مفول صاف کردہ اگلے چھیتی آخر آ جائے کیا فا دان آتے کیا فل کیا کل میں وہ جڑا جا کام کرے گا کا ضرور آدھے کوئی نہ کوئی شرقا اجلاس ہے فرقہ کواریت کے خاتمہ توجہ شرکا اجلاس ہے پھر کروا فر قوارت کے خاتمہ اور اتحاد والے المسلمین پر اپنے خیالات تو اور آراء پیش کی اور اتحاد والے المسلمین کے لیے متفقہ طور پر ایک بیس نکاتی ضابطہ اخلاق کی توسیع و تصدیق کی اور اس پر پورا پورا عمل کرنے کے عالم کا اظہار کیا ضابطہ اخلاق کے نکات اور علماء کرام کے نام درج ذیل ہیں کوئی پہلو نام دسنا پھر دفنا نکات کہڑے کہڑے تھے جہے مشترکہ پاس ہوئے نہیں. نام سنو اجلاس کی صدارت سینیٹر سمی الحق دوبندی اکوڑے کٹا کالا کٹر خندی دیوبندی مفتی زفر علی نمانی دوبندی خواجہ حمید الدین سیالوی میں ادھر بھی گستاخی ہوں کرے پیر کا تو گستاخ نہیں پر پتر پھر جائے تو حق بندا ہے پتر دا کہ پتر جی راہ پیو دا چیو کا ادا راہ دینا چنا ہے حق بندا ہے سجادے دا کہ او چلے دربار والے پیچھوں مڑ چلی آسان اس سجادے پیچھوں جی سجادا دربار والے چڑھ کے گستاخ بن جا کہ آسانوں چڑھ کے گستاخ بن جائیے تو فرق نہیں ہون لگا پوجے کوم پوجے بابا پوجے ہاں پوجے اصل تو صرف ایک رب نوجنے ایک رسول من باقی ہر کسی منا گے تو رسول کی تابے داری ٹھیک ہے بھائی تھا مطلب کہڑا ہے نہ خیال کر گستاخ بڑھ جاؤ گے سجا دے میاں شیر ربانی اللہ کا ولی اسی دے اللہ بندہ بناو صاحبزہ نہ بناوے میں گستاخ نہیں بنتا میں صرف حقیقت بیان کرنا مولانا محمد اجمل خان صاحبزہ حاجی فضل کریم مولانا سردار احمد لال پوری دا پوتر یہ بھی صاحبزادہ مولانا سردار احمد صاحب شاہ جماعت غیر اسلامی اس سے شامل ہویا تو مولانا دے توڑ آیا کسی دسیا آئے کھڑے انہیں آ ان سے کہے آپ وہیں سے واپس لوٹ جائیں جو ہاتھ گستاخ رسول کے ہاتھ میں جائے سردار احمد کا ہاتھ اس ہاتھ میں نہیں آ سکتا انہیں دروازے تے خلو کے باہر بار فائد الفنشا توبا کی, کی तौबा कीती ते उन्हें आखिया जी मैं तौबा कर लिए आप फिर जुत्ती भी नहीं पाई ते भज के गए फिर जुती चुक चुक चूमन पुत्र फिटिया कला पर जे हजरत मुआवजा का पुत्र यदीद निकल सकता <laughs> है ना ते दरबार वाले पुत्र भी कई यदीद बन सद कोई वीडी गल नहीं हां साहबी निशान उची تو توجو نہیں فرمائی نے اچھا الحاج میا فتل مفتی لان الابدی احمد الرحمن ابد الخال رحمانی محمد شلفی کاری الا مستفا یہ مولانا اپنے لور الام رفلی شراضیا مولانا محمد علی صاحب جنہوں نے مدد سے میں پڑھا رہا پتر وہ بندہ سی پتر فٹ کڑوتا ہے جمیل احمد نعیمی پروفیسر یا میرا زہید الراشدہ کنوار الحق حکیم ور... عبد الرحیم اشرف سید مراتب علی شاہ گجرات والا ہاں جی، پیر ابراہیم سیالوی ہاں جی یہ بھی پیر سلیم شریم خان سلیمان روپڑی اسفند یار خان عبد المالک عراۃ اللہ گجراتی وابی عبد الحلیم قاسمی دیوبندی مفتی محمد حسین غلام دستگیر افغانی احمد شرکت کی اجلاس میں ذیل فیصلے کیے گئے فیصلے ہوں وہ سنو کہ آپس جنا بیٹھ کے طے کی مختلف مکاتے فکر کے درمیان سلو محبت رواداری اور افہام و تفیم کی فضا قائم کرنا اور خلوص نیت سے اس پر عمل کرنا وہاں دیوبندی شیا سارے محبت بھی ہو इना मलवंड के सामने इन गाला क्डो इन इनी गल चो कि तुसा बेईमान हो शैतान हो हूं वेखो कि सुलो मुहब्बत कर दवाजो नहीं फरमाई ने चलो इना करो ता के तेनाल आखो तू तू तू तू तू की करना तू की करना तेन हजारी आू करना मोदी साहब फिर वेखो तोलह आ جڑا ہزور نالا کڈے صاحب کڈے نو کھے سب کچھ مذہبی توہین تے بھی تو نال محبت ہوگی سنو دوسرے مسالک کے اکابرین کا احترام کرنا اکابرین اچھا ہوں اے دسو بھی کسی نے کافر آخنا یہ دی تازیم ہے یا توہین بولو گا خرسو آخنا توہی نے جو بندیاں نے وڈیریا کتابیں لکھا نبی کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے اس طرح دیا تو دل خیال آ جائے نبی پاک دا نماز ٹوٹ جاوے خلل آوے کدہ گھوڑے دا تو دے تو خلل نہ آئے فساد نہیں پہنتا تا توہین تو نہیں تو نہیں تو انہیں دے برین کا احترام کرو آلہ حضرت سرکار فرما دوں مکے مدی نے لیا ایسی گستاخی کرنے والے جو اکا فرنا سمجھ مسلمان سمجھ خود ایتھے نکتہ ہے تے اتے کی نقتا پہ ہے احترام کرو کا بری احترام کرنے کا مطلب کافر تک قرار نہیں دے سکتے گستاخ رسول ادھر آکھنا بھابیو گستاخ رسول ہے سول ہے ادھر آکھنا انہاں دے جڑے وڈیری ہیں انہوں گی نہ آو احترام کرو یہ دو رنگی چال کیسی عجیب ہے بھائی اگے سنو ایس ایسے بیانات سے احترام کرنا جن سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہو نقطے تا ہوئے بین اتحاد بین المسلمین پشتر کا خبردار رابی دو بندی انہوں نے کسی گل کو غلط نہیں آکھنا کیوں کہ انہوں دی دل آداری ہوے گی ٹھیک ہے بھائی میں بجر مو میرے گالے گلا جی سدام شہید ہویا تو میں بھی تر جا اگے سنو جذباتی ناروں اور دل آدار خطبوں سے پرہیز کرنا میں تمن پوچھنا یار رسول اللہ کا نعرا مارو تا بھی سڑتا ہے انہوں دل دکھ پہنچتا کہ نہیں ہوئے دو بندیاں جب وہ نارا خلافت ہر چار یار آکو شیا کہ نہیں یہ مولیاں تے کیا ہے یہ نعرہ نہ مارا کرو دل نہ دکھایا کرو یا رسول اللہ آخو کے دل دکھے گا بندیاں کہ یا رسول اللہ دا نارا نکل گیا دو بندے شہید کر دیتے گئے سن اتنے جرم ہے کے نہیں جی وہ سنیو تس سنیو تے جے نام دہات وڈیر وہ کون ہیں سنیے اچھا حالت جی وہ سنیے تیرے نہ رسالت مارنا حرام ہے نار خلافت حرام فارم سے اپنے مخالفین کے خلاف و تشریف سے مکمل اجتناب کرنا دوسروں کے حقوق کی پاسداری اور فرائض کی بجا آبرو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا حقوق وا حق ہے ہر کسی کا مذہب کیا مطلب دیوبندیاں مذہب دی پاسداری کرو حفاظت کرو اے بھابیاں فا کی حفاظت کروے انہوں نے مذہب دی شیعہ اے کا بری اور آخری گل کرنا کہ ایک سمجھوتا کازمی برادران کازمی خاندان نے کیتا کیا ملتان والی اڈے والی مسجد ایک بڑا عجیب سمجھوتا ہوا کھڑا ہاں جی وہ ہے کارپوریشن دی مسجد خدا دی نہیں کارپوریشن کی مسجد اتے امام ہوں دو بندی تے جمعہ پڑھا دا, کام بھی دن وقتی نماز اون دے پیچھے تے جمے بھی نماز ہوں میں پوچھنا حضرت حضور جی گرگوشے میں گستاخر کرنا ہاتھ جوڑ کے ناراض نہ ہونا کہ پنج وقت جی دیوبندی مومن ہے تے جمعہ کیوں نہیں دے جے کا فرے تو پانچ وقتی ہی چٹ کیوں ہے میں گستا ہاں جی جی جی میں یہو جہ جوشے کڈے تھکنا ٹھیک ہے واجب القتل نہیں میں اور میں پوچھنا جی اتنے سمجھوتا ہو گیا باقی دستاج کیوں نہیں ہوں خود دلوار کیوں نہیں لہذا فتوا جاری کیتا جائے ادھر بھی نماز صحیح ہے ادھر بھی نماز صحیح ہے اس پاکستان نہ بنتا چنگا سی یہ جمہوری لانت اچھا سمجھا اسلام واسطے وہ جڑے مسلمان سن ان بھی کافر کر سکے مسٹر جناح آخر تھی پاکستان بنا کر دے کر جا رہا ہوں اگر اس نسبو لین کو آپ اپنے مدے نظر رکھیں گے تو پھر دیکھیں گے نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا آج ہندوستان دے مفتیاں تو فتوے آخد کہ دے پیچھے نماز جائد نہیں اتحاد کفر حرام آلہ حضرت مقاتیب مکاتی جی لیکن اتے ہوں اج دے جڑے ہیں بریلوی پاکستان والے اے ہیں ندوی نچری اے جد مذہب جی گستاخ دوستی نہیں لا سکتا محمد اربی گلام گستاخ بھی نہیں لا سک بس میرا موضوع آ گیا ہر دسو میں کے آ سنڈی ہوں بولیانجنٹ ایجنٹ دو یادیاں ایجنٹ یا ہندو ایجنٹے یا وابیا ایجنٹ کیوں جو اصل اتحاد کرنے نماز بھی ٹھیک دے مگر سارا کچھ ٹھیک ہے ہر ہرے یہ باقی اندروں جب بندی ہونا نپیا گیا پھڑیا گیا اصانا سارا کچھ وہ سڈے پیو نے مسلمان نے بزرگ نے مشائق نے ایک لاہور دا ملتان دا ہے وہ مفتی ہدایت اللہ صاحب جی حضرت گھٹا صاحب وہ بھی ایک وقری شا جلسہ اگلے دن ہویا ہے تو ان ان دے حضرت جی ملتان دے اندر فضل رحمان نماز پڑھائی یہ پڑھی یہ سارے پڑھی پھر انہیں نماز پڑھائی تو انہیں پڑھی یہ دسیا بھی بالکل میرا مزہ بے سنیاں سنیاں از و سنیا وہ بیاد ہے سنیا وہ بیاد ہے تو راؤ جز مت جگہ سوٹ کلے برا لاتو راؤ جل در عظمت مستفا نہیں قسم خدا نکل گیا جہر محبت مستفا عظمت مستفا ہوئے سرکار کی سرکار دے درد دے کتے کا گسا بے درجہ ہوگا اندر بھی جاری نہیں لا سکتا اور یہ بھی میں آخنا مسلم سکولی دے اگلا تورا جدال مسلم سکویا دے اگلا تورا جدا اے ہر قسم خدا دی کر کے آنا کیا, کیا مطلب جدو اٹھے گی ایک چو ٹاوا ٹاوا کو میر مسلمان ہو دیسوں چوکھے ہونگے جڑے اے نا مراد ملا طبقہ نکلے گا آخری گل تک چھڑنا اے میں آخیا یہ تعلیم کوفرت کی آ ویکو آ کتاب جی آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان انگلش دی انگلش میڈیم پگال انگلش میڈیم سارے نصاب دی کتاب مضمون اس کا پہلا مضمون, مضمون کی دنیا ابتدام میں پہلا بندہ لنگور سی حضرت آدم لنگور پہلا لنگور سی لنگور تو سیدا ہو کے پہلا بندہ آدم ہے لیا آدم علیہ السلام لنگور تو بل... اگے تھا اما سکل تے بابا با دم بڑا آ سارے نبی اصول جنہیں ہیں سب لنگور میں اس کتے ترانا جہاں آ کے میں اے بھی پڑھانا تو قرآن بھی پڑھانا ماسٹر پروفیسر ہے نکاح کوئی نہیں نکاح اپنے دوبارہ کرنا کر کے سکول سب یہ ہے جی رہے فسا دباہیے بچے چھڈو نکلو اچھا تسن اتنے بیٹھے ہاں بس سایو کام ہے اچھا تو پڑا ملا نے پھر دسنا نہیں پا فرقہ مت اٹھ گئے ابو دا. ایمان دسو مینو ایک گا چی یہ تو نظری ہے ڈرون کا ہے گل کا سائنسدانوں کا نظریہ پیش کیا گیا وہ کہتے ہیں انسان پہلے لنگور تھا لنگور تھا تھار انسان پیدا ہوئے ہیں میں کہے میں گل یہ نظریہ تو نظریہ ٹھیک ہے یہ پڑھا ٹھیک ہے کہ ہاں نظریہ پڑھانا تو کوئی حرج نہیں ہے نا میں کہے میں اگر ہاں میں میرا بھی ایک نظریہ کی میں کہ کتوں کا پوتر ہوں تظری لکھ کے پڑھا لانتیاں نبیا لنگور دا پوتر پڑھانا پیا سک سید, سید گولی د قابل ہے جافیسر تھی بہٹا پتر دیتے بیٹھا گولی دے قابل ہے میں قسم قرآن کی کر کے آنا قدرت میری جان ہے میرا دل آخد ہے آج دے سید بنے فرد میں گولیاں مارا وٹ وٹ کے یہاں کتے کے تھکا تو قیامت میں رب پچھے ہوا چشتیا تین حیا نہیں آیا ای ای کہ دے مطلب جڑے سکول نہیں مخالف نہیں نہ کھا سلامتی ہاتھوں دیکھ کے میں ہو جا جہ سو مارا تو قیامت مت رب مینو آخ چشتی آئے تم میرے مارا میں رب ربن مولا میں نے جہنم سٹ لائے وہ گوارا ہے لیکن رسول کریم دے خاندان کی عزت رلنا میرے گوارا نہیں ہوئی اندر غيرت... جو مرضی آخے مولا جو مرضی آخے میں گوارا مین ہمیشہ جہنم سٹ لیکن محمد خاندان جنہ کے گھر جا سکتے سدکا مدیجدار میرے موجود اڈا ہسناباد جلال پور روڈ فیضرت چشتی صاحب کو مل گیاں اٹھ محرم نہ چیز دا جلسہ ہوگا ٹی وی بوسٹر شیطان دی کرسی دلی ٹی وی بوسٹر اتنے ان شاء اللہ ہو روکیا گیا جلسہ ایک روکیا گیا روکیا گے پلوچ آخیا میں روکیا ہوں ویخا میرا رب کرا کہ نہیں کرا مار انشاءاللہ انشاءاللہ منگو ان شاء اللہ